یا حبیب اللہ, والسلام یا نبی اللہ یا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین بالخصوص بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں جمع ہونے والے تین دن کے عظیم الشان اجتماع کی آخری نشست میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب اجتماع کی آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے جہاں ہزاروں لاکھوں آشقان رسول جمع ہوں نہ جانے کتنے اولیاء اللہ جمع ہوں گے جو جہاں اس وقت اس پنڈال میں اس ٹینٹ میں موجود ہے اجتباح گاہ میں موجود ہے ان سب سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں ادھر ادھر گوبنے کے بجائے اب قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں کیونکہ اب بیان ہوگا بیان کے بعد انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور سب مل کر تصوری تصور بے بدینے بھی چلیں گے انشاءاللہ اللہ اور پھر انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ نے چاہا تو مل کر دعا کریں گے نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کے آج کس کا بیڑا پار ہو جائے تو تمام آشقان رسول جو بالخصوص بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں تین روزہ اجتماع میں موجود ہیں مل کر انشاءاللہ اللہ توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں اجتماع ہے اور کثیر تعداد میں آشقان رسول وہ ہیں جو بنگلہ زبان جانتے ہیں میری زبان بنگلہ تو نہیں ہے مگر وہاں کے آشقان رسول کی دل جوئی کی نیت سے اپنے بیان میں بھی کچھ بنگلہ زبان استعمال کرنے کی ذکر کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک نعت جو میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے لکھی ہے بڑی پیاری نعت ہے انشاءاللہ کچھ اردو اور بنگلہ زبان میں مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدین دو نی جازت مدین دو نائج نبی مت شفی امت مجھے مدینے کی دو اجازت سب مل کر مجھے مدین اجازت ن لاکھوں لاغ لاکھ عاشقاں رسول ہیں سب مل کر نہ جانے آج کس کا بلاوا آ جائے مدینہ ای جا بار نہ ای جا زت نبی الرحمان شفیع اے امان پنکارا شہر باد محبت اور شربت تمار محبت دن رات تماری پریمے خدا دن رات تماری پریم کماری پین جینوں کا دائی دن رات کی حاضری نسی فرما اب جو جہاں موجود ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آشکا نے رسول ہمیں نظر آ رہے ہیں, دھر طرف سر ہی سر ہیں. یہ لاکھوں اسلامی بھائی جمع ہیں جو جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائیں اگر آپ کو ٹینٹ کے اندر دری پر بھی جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں تاکہ آپ نے وقت نکالا ہے کئی تو ایسے ہیں جو سفر کر کے بھی آئے ہوں گے تو اب یہ آخری نشست ہے جس کو جہاں جگہ ملے توجہ کے ساتھ بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اپنے موبائل فون وغیرہ بھی ہو سکے تو بند کر دیں ورنہ سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں تاکہ آج کے اجتماع کے ہم آخری نشست کی بھی برکتیں لوٹ کر گھروں کو جائیں جو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں آج جمعہ کا دن بھی ہے اللہ وجل کی رحمتوں کے نزول کا دن بھی ہے تو ہمیں بالخصوص آج کے دن مزید برکتیں لوٹنے کے لیے جمعہ کی برکتیں بھی لوٹنے کے لیے دنیا میں جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہو سکے تو آپ بھی توجہ کے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہو جائیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ہم ڈھاکہ میں نہیں ہیں مگر ہم رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں جو رحمتیں وہاں برس رہی ہوں گی جو برکتیں اس وقت یہ لاکھوں آشقان رسول جمع ہیں ان کو مل رہی ہوں گی رب قریب ہمیں بھی ان برکتوں سے ضرور حصہ اتا فرمائے گا الحمد رب العالمین وسلات وسلام ولا سید المرسلین اما بعد رحیم پڑھی اللہ علیہ رسول حبیب اللہ علیہ نبی اللہ نوری میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ڈھاکہ میں تین روزہ سنت و برے اجتماع میں جمع ہونے والے کثیر آشقان رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے انٹینشن آف مومن از بیٹر دین از ایکشن آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ از وجل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا فار دا سیک آف اللہ از یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ گفتگو سے بچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو بیان کی ریسپیکٹ کی نیت سے تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا جیسے اتحیات میں بیٹھتے نا ویسے بیٹھ جائیں جتنی دیر بیٹھ سکے تو انشاءاللہ شاء اللہ بعد اب بیٹھنے کا بھی ثواب کمائیں گے کسی اجتماع ہو سکتا ہے کسی کا دھکا لگ جائے جگہ صحیح نہ ملے تو کسی کو غصے سے نہیں دیکھوں گا جھڑکوں گا نہیں ہیں کسی کے لیے جگہ کشادہ کر دیں دیکھیں کہ کوئی بھائی کھڑا ہے تو تھوڑا سا سرک جائیں سمٹ جائیں کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں اور اگر کسی کو جگہ نہ ملے یا کوئی آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے تو بالکل دل بڑا کر لیں اب سب مل جل کر انشاءاللہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں انشاءاللہ اللہ شامل ہو جاتے ہیں درود پاک پڑنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اللہ اکبر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو جس کو کہنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب درود پاک کے فضائل پر احادیث پڑتے ہیں درود پاک کے فضائل پر واقعات سنتے ہیں آج میں نے آپ کو فضائل درود میں ایک حدیث بھی سنانی ہے اور ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بھی سنانا ہے کمال ہے کہ درود پاک کب کب کیسے کیسے کام آیا بلکہ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کر قیامت تک میرے آقا کی امت ہے نا جتنا درود پڑھتے جائیں گے قیامت تک انہیں تو برکتیں ملیں گی مگر آکا علی سلاط والسلام وہ ہستی ہیں کہ بظاہر دنیا میں تشریف نہیں لائے اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے نبی پاک پر درود پڑھا ان کے بھی بیڑے پار ہو گئے ان کا بھی کام بن گیا جی ہاں آج جو واقعہ سنانا ہے نا وہ نبی پاک علی سلاط والسلام کی آمد دنیا میں ظاہری آمد سے پہلے کا ہے لیکن پہلے چونکہ آج جمعہ کا دن ہے تو بڑی خوبصورت عدیض پاک سن لیجیے کہ سرور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سلم ارشاد کورے جی بکتی جمار دن امار اوپر دو بار درو شریف پاٹ کور دے تار دو شو تو گناگ معاف ہوئے جا یعنی جو شخص دو سو بار جمعہ کے دن درود پاک پڑھ لے اللہ اکبر کتنی دیر لگتی ہے لیکن الحمدللہ للہ دو سو برف کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ان شاء اللہ نیت کریں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم ہم ایک ایسے گناگار کا واقعہ سنانا ہے کہ جس نے سو برس اور ایک روایت کے مطابق دو سو برس تک اللہ کی نافرمانی کی اتنا گناہگار ایسا گناہگار تھا کہ جب وہ مرا تو اس کے شہر والوں نے جنازہ نہیں پڑا بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کر کچرا کنڈی پر ہیں شہر کے باہر کوڑے کرکٹ پر جا کر پھینک دیا اتنا بڑا نافرمان تھا اس کے ساتھ کیا ہوا گناہگاروں توجہ سے سنو کیسی کریم ذات ہے میرے رب کی اللہ کی رحمت کیسے بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے سنو بنی اسرائیل ایک بدوی گناہگار بیکتی چھیلو شیشو تو بچور بادوئی شو بچور گناہ گناہیر کاجے کاتھیے دیلو جو خون سے مارا گی لو لوکیرہ تاکہ ہچریے ابور جنائے نکیب کر لو تو اللہ عزوجل حضرت موسیٰ علیہ السلام آر پروتی وہی نازل کر لیں جے جی ہے موسیٰ علیہ السلام امار ایک بندہ مارا گئے چھے اور بانی اسرائیل بنی اسرائیلیر لوکیرا تاکہ ابور جنوئی نکھیب کھورے چھے اپنی نیج سنپرودائے کے حکم دین جے تاکہ اٹھئے تار کفون دفونیر بیبوشتہ کھورے اور اپنی جینو تار جنازار نماز پودان جنازار نماز پودان اور منوش دیر کیوں جنازہ پودان جنوں اُتاشی تو کروں جو خون موسی علیہ الصلوۃ سکھانے گیلیں تاکہ دیکھے چینے فلین اللہ عزوجل اے حکم پالون کرور پور عرض کریں اے اللہ عزوجل یہ بدقتی اونیک برو گناہگار چلو শাস্তি پاوار پوری بھرتے امون مور زیادہ کی بھاوے پھیلو اللہ عزوجل بلین اے بکتی کو او دی کاری چھیلو کن تو ایک دن شی تورات کھولو ابوم کاتے امار حبیب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم نام لکھا چھیلو شی محبت شہو نامے نام چمو دیلو اور درود پاٹ کور لو تو تار محمد صلی اللہ تعالی وسلم نامیر شروع دور کارو نے تار شکول گناہ خما کوری دیے تھے سرکار علیہ اسلاۃ وسلام تو کا تورات میں نام دیکھا اور اس نام کو دیکھ کر محبت سے چوما اور درود پڑا اے موسا گناگار تو بڑا تھا مگر میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی میرے حبیب پر درود بھیجا اے موسا اس عمل کی برکت سے میں نے اس کے سارے گنا معاف کر دیے ہیں آپ ذرا سوچئے تو صحیح رب کی رحمت کتنی بڑی ہے اور نبی پاک کی شان بھی کتنی بڑی ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر لی جائے ان کے نام کی تعظیم کی جائے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے مرنے کے بعد بھی بیڑا پار ہے آئیے جتنے ماشاءاللہ اللہ عظیب و شان اجتماع عاشقان رسول موجود ہیں نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گے دعوت اسلامی کا مدری ماحول بڑا پیارا مدری ماحول ہے الحمدللہ میرے شیخ تریکت امیر علیہ سنت نے ہمیں مدنی نامات عطا کی کیے اور اس مدنی نام میں ایک مدنی انعام ہے کہ آپ نے آج 313 مرتبہ کم از کم درتے تھری ہنڈریڈ وائی وی آرگ تھری ہنڈریڈ کیوں ہم کہتے ہیں تین سو تیرہ بار سولہ فرسٹ آف آل از اے کوانٹٹی یہ عدد ہے یہ تعداد ہے صحاب بدر کی بدر کے میدان میں جو صحابہ ساتھ تھے کتنے تھے تھری ہنڈریڈ اینڈ تھرٹین تین سو تیرہ اور علماء فرماتے ہیں ہنڈریڈ درود پاک اگر کوئی شخص روز آنا ایٹ لیسٹ کم از کم تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لے وہ ایبنڈنس کے ساتھ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے تو کتنا پیارا مدنی نام ہے تو نیت کر لیتے ہیں آئے ہیں اتنے بڑے اجتماع میں ماشاءاللہ اللہ جو جو جہاں سن رہا ہے جمعہ کا دن ہے اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں جمعہ کے دن کی تو کیا بات ہے ڈے آف فرائیڈے میک ون گڈ ڈیڈ اللہ تبارک و تعالی گیوز ہم 70 ٹائمس ریوارڈ یعنی اگر کوئی جمعہ کے دن ایک نیکی کرے اسے سے ستر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں تو آئیے نیت کریں جتنے اسلامی بھائی اس اجتماع میں موجود ہیں کہ کم از کم روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے سبحان اللہ میرے بچی اور پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی ہسٹری میں اسلامی تاریخ میں چند واقعات بڑے امپورٹنٹ ہیں بڑے اہم ہیں اور ایک واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ کو پڑھے بلکہ یہ سوال کیے جائے کہ سب سے زیادہ قربانی کس غزبے میں کس موقع پر صاحب کے نے دی تو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈفیکلٹ سب سے زیادہ مشکل غزوہ سب سے زیادہ خطرناک بیٹل اور جس میں سب سے زیادہ قربانیاں دی گئیں تو غزوہ احد ہے احد کے میدان میں دامن احد میں جو لڑائی لڑی گئی اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا کئی صحابہ شہید ہوئے اور سب سے بڑی شہادت جو اس میدان میں ہوئی سید حمزہ سید الشہدا نبی پاک علیہ سلاط والسلام کے مبارک چچا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہوئی. یاد رہے میرے آقا علی سلاط والسلام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا پیار کرتے بہت محبت فرماتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ روبی میرے آقا کے چچا جن کو اسد اللہ اور اسد الرسول کا لقب دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کا شیر ایسے بہادر تھے مگر آپ کو اس غزلے میں شہادت ملی اور آپ کو جو شہید کیا گیا نا ایک تو شہید کرنا تھا مزید ظلم یہ ہوا کہ آپ کے جگر کو نکال کر آپ کی مبارک لاش سے آپ کے جگر کو نکال کر چبایا گیا پیارے آقا بہت غمزدہ تھے بہت میرے آقا کے آنسو بہے غزب عہد والے دن اب میں جس واقعی کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جو انسڈینٹ جو, جو ایک امیزنگ سٹوری میں نے آپ کو سنانی ہے یاد رہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا نا اس بندے کا نام تھا وحشی مگر وہی وحشی بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کیا اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ وحشی جو تھے اسلام لانے سے پہلے تو ایک قاتل تھے مگر جب اسلام لے آئے تو صحابی بن گئے اور اسلام کی خوبصورتی دیکھے کہ اب تمام مسلمانوں کو ان کے بارے میں ادب سے ان کا نام لینے کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ اب صحابیت کا شرف مل گیا نا نبی پاک کے ہاتھ ایمان قبول کیا مگر نبی پاک کا ظرف میرے آقا کا دل اقدس کتنا بڑا اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے ذرا سنیے گا کہ ایک شخص وہ ہے جس نے نبی پاک کے چچا کو قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد آپ کا کلیجہ گویا چبایا گیا مگر اسلام کی جب دعوت دے دی, دی جا رہی تھی تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ اس اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا ایک میسنجر بھیجا کہ جو اس کو اسلام کی دعوت دے اے مبلغین دعوت اسلامی سنو آج ہم سے کوئی مشکل ایک بڑی آواز میں بات کر لے آج ہمارا کوئی دل توڑ دے ہم سے بدتمیزی کر لے ہم کہتے ہیں اب اس کو اجتباء میں نہیں لے جانا اب اس کو کبھی نیکی کی دعوت نہیں دوں گا اب اس کے پاس کبھی مدنی دورہ کرنے نہیں جاؤں گا ایک بار گیا تھا اس نے دکان پہ جھڑک دیا میرے آقا نے اس کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جس نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا تھا اب اسلام کی دعوت پیش کی اب ذرا سنیے گا جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیسے دعوت اسلام دے رہے ہیں حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریف ٹھہرایا یا بدکاری کی قیامت کے دن اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں قتل بھی کیا ہے شرک بھی کرتا ہوں اور بدکاری وغیرہ بہت سارے گنا ہوئے ہیں تو میں تو پھنس جاؤں گا اسلام قبول کر کے وہ تو عذاب ہے اس پر تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے کوئی میرے لیے رعایت ہے ذرا سوچیے ایک طرف ایک مجرم ہو اور اب وہ نیگوشیشن کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی رعایت ہے تو میں اسلام قبول کروں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے دیکھو میرے رب کی رحمت منتا باب امن سالحا ترجمائے کنزل ایمان مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو حضرت پیارے اکال اصلاۃ اسلام نے پھر کاسد کے ذریعے یہ آیت بھیجی دی کہ دیکھو وحشی کو بتاؤ اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی ہے توبہ کرنے والا اچھے کام کرنے والا اس کے لیے بخشش کا اعلان ہے تو وحشی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی سخت شرط ہے ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی رخصت ہے آپ سوچئے تو صحیح گویا ایک نیگوشیشن ایک مذاکرات چل رہے ہیں پیارے آکار اسرت السلام کے پاس جب یہ وحشی کا پیغام لایا گیا اللہ عز و جل کی طرف سے ایک اور آیت قریبا نازل ہوئی ان اللہ یغ فروشر کا یغ فرو ماں دونا دالی کا لمن شاہ ترجمۂ کنظنیمان بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا آسانی آ گئی نا پھر بھیجا گیا کاشت کو جاؤ اب بتاؤ اللہ کی طرف سے یہ یہ پیغام آیا اللہ اللہ ویسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں شبہ تو باقی ہے نا اللہ جسے چاہے بخشے کیا پتا میری بخشش نہ ہو کوئی گارنٹی ہے تب میں ایمان قبول کروں گا آپ سوچئے آپ اس پورے واقعے میں نبی پاک علیہ السلات وسلام کا معافی گزر۔ میرے آکا کا دل اکثر کتنا بڑا اور اللہ کی رحمت تو دیکھو کہ کیسی رحمت نازل ہو رہی ہے اب پرانے پاک کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے ارشاد ہوتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے اب جب وحشی کی طرف یہ آیت بھیجی گئی کہتا ہے ہاں یہ میری گارنٹی ہے سنا کے وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسلام قبول کر لیا اللہ اکبر صاحبہ احترام نے بڑا پیارا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ہے لا تک رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اے میرے بچے اسلامی بھائیوں کیا سیکھا اس واقعے سے در گزر ہو تو ایسی ہو معافی ہو تو ایسی ہو بخشنا ہو تو ایسا ہو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم خاندان توڑ دیتے ہیں ہم دوستیاں ختم کر دیتے ہیں ریونچ بدلا لوں گا نہیں چھوڑوں گا میرا دل دکھایا تھا مجھے دلیل کیا تھا میری بات نہیں مانی تھی مجھے دعوت نہیں دی تھی چھوٹے چھوٹے معاملات پر دشمنیاں چلتی ہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہم دل میں رکھتے ہیں معاف نہیں کرتے جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ معاف کرنے والے وہ درگزر کرنے والے وہ سب کو معاف کرنے والے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبانی دی اگر کوئی ایسا میرا بھائی مجھے سن رہا ہے پردے میں کوئی ایسی اسلامی بہن سن رہی ہے جس نے لڑائیاں لگائی ہوئی ہیں خاندانوں میں دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں ہم نہیں جاتے فلاں چچا کے گھر ہم نہیں جاتے فلاں ماموں کے گھر ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر کیوں انہوں نے بھی تو دعوت میں نہیں بلایا تھا انہوں نے عید والے دن توحفہ نہیں دیا تھا انہوں نے ہمیں جناب یہ جملہ کہہ دیا تھا ختم کرو یہ سب میں جس نبی کا غلام ہوں آپ جس نبی کے امتی ہیں وہ تو جان کے پیاسوں کو معاف کر دیتے آپ سنے تو صحیح کہ واشی وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا ان کو بھی معاف کیا جا رہا ہے اور آج ہم معاف نہیں کرتے ایک روایت یاد رکھنا دل میں بٹھا لو روایت کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا معاف کرنے والے بنی در گزر کرنے والے بنی ہو جائے کوئی بات کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں بندہ یہ سوچے آج میں بندے کو معاف نہیں کر رہا کل اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میں کدھر جاؤں گا اگر میری خطاؤں پر مجھ سے کوششن کیے گئے قیامت کے دن سوال کیے گئے میرا کیا بنے گا اور یہاں اس واقعے سے اے میرے بیچے اسلامی بھائی اے ڈاکہ میں موجود تین دن کے سدھو تو بڑے عظیم و شان اجتماع میں موجود آشکان رسول اللہ کی رحمت تو دیکھو کیسی رحمت ہے میرے مولا کی کیسا قریب ہے میرا مولا وہ چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے مگر ہم ہیں جو اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم ہیں کہ اسے راضی نہیں کرتے ہم ہیں کہ اس قریب کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں توبہ کرنے والوں کے لیے تو کیسے کیسے انعامات ہیں قرآن پاک کی آیات ایسے ایسے انعامات سنا رہی ہیں سنتے جائیے اور جھومتے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یقو ان سید آتی ترجمہ کنزلیمان اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے در گزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اے میرے میچے اسلامی بھائیوں دنیا میں اگر ہم کوئی کرائم کر لیں کوئی قصور کر لیں کوئی جرم ہو جائے اگر کوئی معاف بھی کر دے نا تو یاد رکھو ریکارڈ رہتا ہے کہیں نہ کہیں لکھا رہتا ہے پولیس کے پاس بھی کسی نے دس سال پہلے کرائم کیا ہو وہ ریکارڈ باقی رہتا ہے مگر میرے رب کی رحمت دیکھو بدہ ساری زندگی گنا کرتا رہے اگر سچی توبہ کر لے وہ بندے کو ایسا کر دیتا ہے جیسا اس نے گنا کیا ہی نہیں ایوری تھنگ ڈیلیٹڈ نبی یہ پاک فرماتے ہیں زمبی, زمبلا, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اپنے سن سے رپینٹینس کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گنا کیا ہی نہیں ہے ارے سب معاف فرما دیتا ہے سنو جب میرے رب کی رحمت برستی ہے تو کیسے برستی ہے صرف گنا معاف نہیں فرماتا بلکہ جو گنا ہوتے ہیں نا ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا یا رب کا رب سیرا رحمت سیرا کیسی رحمت سنو میرے رب کی رحمت کا آسرا کیوں نہ مانگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من عملاً اللہ منتا باب آمنا کاسنات و کیا نل غفوری ترجمہ کنجول ایمان مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسو کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ارے اللہ, اللہ دیتا ہے دنیا میں کوئی ایک بھلائی کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے ہم کہتے ہیں یار یہ اس کی جس و نہیں کرنی اس کو ناراض نہیں کرنا میرے قریب کے خزانے دیکھو حضرت سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو ہوتے بور نیتو جے شہنشاہ مدینہ قرارے قلب و سینا صاحب بہتر پسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کورین جودی تمہ دیر گنا اے پوری مان ہوئے جائے جی آکاشپور جون تو پوچھی جائے اور تمہارا جو دی توبہ کرو تو ہوئے اللہ وجل اور وہ شوئے تمہ دیر توبہ قبول کور میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ وجل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا سنو میرے رب کی رحمت کیسی ہے سرکار مدینہ کرارے کلبو سینا صلی اللہ تعالی وسلم بندہ ہے امار بندہ را تم را دن رات گناہ لپ تو تھاکو اور امی خوبا کوڑتے تھاکی آر امی پوروا کومرا او تو توبا کوڑتے تھاکو امی کرتے تھا تھاکو اللہ فرماتا ہے تم دن رات گناہوں میں پسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے ہم بخشے جائیں وہ کریم چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا جو اللہ سے دوستی نہیں کرتا اس کی نافرمانی کرتا ہے سنو کریم کیا فرماتا ہے قریب کے خزانے کیسے ہیں حضرت سیدرا موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ ہوتے بورنی تو ڈبی قریب روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ کو رین دہی اللہ عزوجل راتے تار قدرتے ہاتھ روشار کو رین جاتے دینے گنا کری دیر توبہ قبول کو رین دینے تار قدرت ہاتھ روشار کو رین جاتے رات گنا کار گنا کاری دیر توبہ قبول کریں رین سرجو پوش چین تھی کے دیتو ہوا پور جون پور اور سنو سنو حضرت سعید رابو حضرت سیدراموسا اشریف فرماتے ہیں کہ میرے آکا کا ارشاد ہے بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے اور دن میں اپنا دستے قدرت پھیلا دیتا ہے کہ رات کے وقت گنا کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یعنی قیامت تک قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سلسلہ جاری ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ارے اتنی آیتیں اتنی حدیثیں ہم ستے چلے آ رہے ہیں پھر بھی کیوں نہیں بدلتے پھر بھی کیوں توبہ نہیں کرتے آج کے اجتماع اس میں ہم وہ ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہ وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اتنا کریم ایسی ایسی روایتیں ایسی, ایسی ایسی احادیث ہیں بٹ وائی وی آر نوٹ چینج ہم کیوں بدلتے نہیں امرا کینو نو شدرائے نا امرا کو بھی ہم کب سدھر گے آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لیے گناہ نہ کروں کہ مجھے سزا ملے گی ٹھیک ہے سزا سے سزا کے خوف سے جہنم کے خواب سے بھی گناہ چھوڑنا چاہیے مگر مزے کی بات یہ ہے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اس لیے اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ کروں کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا میرا کریم ناراض ہو جائے گا وہ مجھ سے اتنا مہربان ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں مگر ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کیسا کریم ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام کی خدمت میں ایک حاضر ہوا ارس کی حضور یہ بتائیے مخلوق کا حساب کون لے گا ارشاد فرمایا اللہ وہ عربی مسکرانے لگا پیارے آقا نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ کیوں مسکرا رہے ہو تو وہ عربی کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے میرے آکا علی السلات نے ارشاد فرمایا آرابی نے سچ کہا جان لو اللہ از سے بڑا کریم کوئی نہیں وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے اب ذرا سوچئے ایسے کریم کی نافرمانی کی جائے اللہ از کی رحمت ہے یہ جو آج ہم دنیا میں لوگوں میں محبت ماں باپ میں محبت جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں نا یاد رکھو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے اللہ کی سو رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری گئی ہے اللہ قیامت کے دن ننانوے رحمتیں عطا فرما کر ان سو رحمتوں کو پورا فرما دے گا اس دن کیسی رحمتیں برسیں گی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو ہوتے بورنی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد کو رین اللہ ایر ایک شو رحمت روئے تار مدے ایک تی رحمت دنیا بشیر اوپور ایبوترینو ایبو, ایبو تیرنو کو چین شاید کا دیر جو نو مرتو پور جون تو جوتےشو اللہ زبل شاعر رحمت جونتو آو ششتو تار کے قیاموت پور دین تو نلانو پوئے نائنٹی نائن رحموت رحمتیر ملائے نیجیر او لیا ابوگ اونو گوتو بندہ دیر جنو ایک شو پورنو کو دی بین قیامت کے دن سو رحمتیں پوری کر دی جائیں گی ایسا کریم ہے میرا اور آپ کا مولا پھر بھی اسے ناراض کیا جائے پھر بھی ناپربانی کی جائے پھر بھی اسے ناراض کیا جائے اللہ کی رحمت کیسی ہے سنو ایک بار پیارے اکال سلاط اسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی اس کا بچہ اس سے گویا بچھڑ گیا تھا اچانک اس قیدی نے اس عورت نے ایک بچے کو اٹھایا اپنے سیدھے سے لگایا اسے دودھ پلانے لگی ماں بچھڑا ہوا بچہ مل جائے کتنا پیار دیتی ہے اکال سرت السلام میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی دس مدر کین پٹ سن ہیل فائر جہنم میں ڈال دے گی اس نے ارس کی نہیں اللہ کی صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ماں کیسے اپنے بچے کو جہنم میں ڈالے گی پیارے اکالی سلاۃ اسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ز وجل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اس بچے پر مہربان ہے کیوں رضا گو کیوں, آج ہم ایک بات سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں بدل رہے ہم کیوں گناہ نہیں چھوڑ رہے ہم اللہ کے پر بردار بنتے کیوں نہیں بن رہے کینو شدرائنا, ہم را کی شدرائنا اب کیوں نہیں بدل رہے ہم کیوں اچھے نہیں بن رہے کیا اللہ سے محبت نہیں کر سکتے سب سے محبت ہے رب سے محبت نہیں وہ قریب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں سنو اللہ کیسے بندوں پر مہربان ہے کیسے گناہ چھپاتا ہے کیسے مقصد فرماتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی دیر از نو رین ایوری بڈی پیاس سے لوگ پریشان کہ حضرت موس علیہ السلام کے پاس لوگ آئے حضور کچھ کیجئے بارش نہیں کہت ہے دانے دانے کو لوگ طرف رہے حضرت موسا نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کر ہیں ستر ہزار لوگ جمع ہو گئے سیونٹی تھاؤزینڈ پیپل گیدرڈ وتھ حضرت موسلام ستر ہزار لوگ دعا کے لیے جمع ہوئے اور اب دعا ہو رہی ہے یا اللہ بارش برسا دے یا اللہ پانی بھیج دے سوچیے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں ستر ہزار لوگ آمین کہہ رہے ہیں بٹ بادل بھی نہیں آئے بارش بھی نہیں برتی حضرت موسا نے ارس کی مولا ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں بارش نہیں برس رہی کرم کر ارشاد ہوا اے موسا ستر ہزار لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی فرمانی کر رہا ہے ہی از ڈس می فرام دا لاسٹ فورٹی ایئرس اے موسا جب تک وہ گناگار تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی اس گناگار سے کہو مجمع سے نکل جائے آؤٹ فرام دس پرٹیکولر اجتماع of دعا. حضرت موسا نے ارض کی مولا ستر ہزار لوگ ہیں میری آواز کیسے پہنچے گی آج تو مائک ہے ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں آپ ڈھاکہ میں سن رہے ہیں. اللہ نے فرمایا موسا تمہارا کام آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے آپ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جو چالیس سال سے اللہ کی ناپربانی کر رہا جو چالیس سال سے رب کو ناراض کر رہا ہے تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی آج نکل جا ہمارے مجمع سے سنو میرے پیچھے اسلامی بھائی, بھائی. وہ گناگار شخص سوچنے لگا کہ لگتا ہے بات تو میری ہو رہی ہے گناگار ہوں میں نے ہی نافرمانی کی ہے پہلے تو اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو جائے کوئی کھڑا نہیں ہوا وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہو رہی ہے گنا کار آئی کیا, کیا سو سنو میرے ربیر کی احمد کیسی ہے سنو اس گناگار نے چادر میں منہ ڈالا یا اللہ میں ہی وہ گناگار ہوں میں ہی وہ خطا کار ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی مگر مالک اگر آج کھڑا ہو گیا سارے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ خطا کار ہوں یا اللہ آج بچا لے آج میرے ایپ چھپا لے آج میری عزت بچا لے اب گناہ نہیں کروں گا سنو میٹھے اسلامی بھائیو اس نے نمازیں شروع نہیں کی تھی ابھی اس نے کوئی سجدے کرنے شروع نہیں کیے سچے دل سے فرام دا کور آف پکی نیت کے ساتھ اپنے اللہ کو دل ہی دل میں پکارا تھا وہ رب دل کی آواز بھی سنتا ہے اس بندے نے فقط شرمندگی کے ساتھ اللہ سے کی. اللہ آج دلی ہونے سے بچا لے اب گناہ نہیں کروں گا میٹھے اسلامی بھائیوں بادل آنا شروع ہو گئے بوسلہ دھار بارش برتنا شروع ہو گئی حضرت موسا نے کی اے اللہ وہ بندہ تو کھڑا نہیں ہوا کوئی نکلا تو نہیں میں سے اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی اللہ فرماتا ہے موسا جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی نے مجھ سے دوستی کر لی ہے اب بارش میں نے اسی کی وجہ سے برسائی ہے حضرت موسا نے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کون ہے تیرا بندہ جو تیرا دوست بن گیا جس کی وجہ سے نے بارش برسائی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں ارشاد ہوتا ہے موسا جب وہ گنا گار تھا اس وقت میں نے اسے ذلیل نہیں کیا اس وقت اس کی ایپ چھپا لی ہے اب تجھے کیسے بتا دوں وہ بندہ کون ہے یہ ہے میرا کری پنجابی شاعر کہتا ہے نا ہک گناہ میرا ماں پیو ویکے میں گنا میرے ماں پیو ویکے مین امری بونا لاوے لکھ گنا میرا مالک ویکے وہ پھر بھی پردے پاوے اللہ کی رحمتوں پر پردہ ڈالتی ہے وہ قریب ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے پھر بھی ہم گنا کرتے ہیں پھر بھی اس سے معافی نہیں مانگتے آؤ آج تزیب و شاد اجتماع میں آئے ہیں ارے آج نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے آج سدریں گے نہیں تو کب سدریں گے جمعہ کا دن ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے آج سب کو بدل کر جانا ہے میں جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جاؤں گا اگر کوئی بے نمازی آیا ہے کوئی ماں باپ کو ستانے والا آیا ہے کوئی مارلہ شراب پینے والا آیا ہے کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنے والا آیا ہے کوئی گانے بازے سننے والا آیا ہے کوئی حرام روزی کمانے والا آیا ہے کوئی جناب مسلمانوں کا دل دکھانے والا آیا ہے سب سوچ لو کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہے گے مرنا نہیں وہ قریب کیسے معاف کرتا ہے ایک بار اسے پکار لو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک اور واقعہ سنے ایک بار حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جا رہے تھے راستے میں ایک شرابی تھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی حضرت عمر ربیع اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے ذرا سوچئے حضرت عمر جیسے جلالی امیر المنی جن کی عدالت کے چرچے ہیں آپ سامنے تھے اس گناگار نے کیا, کیا دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے کے سامنے زلیل ہونے سے بچا لے اب شراب نہیں پیوں گا ایک بار حضرت سیدرا عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ایک گولی دیے اوتی کروم کو کر چلین تار کاچے ایک جبوک آشلو شاید تار کپور نیچے ایک بوتول لکی آئے ریگ چیلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جگ لے ہے hey جب کپور نیچے کی شاید بوتول موت چھیلو شاید سیتا کے موت بولتے لوجا پوچھی لو شاید مونے منی مونے دعا کور چیلو ہے hey اللہ جل. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدر عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ انہو ایر شامنے اوپو مانی تو او لو جی تو کرو نا اے اللہ حضرت عمر کے سامنے شرمدہ نہ کرنا تار نکوت امار دوش لکائے رکھو۔ امی آر کو کھونو مود پان کربو نا اے اللہ کبھی شراب نہیں پیوں گا ایر پور جوبوک اروچ کر لو Hey, امیر المومنین آئےتا سرکار بوتل یہ تو سرکا ہے اس بوتل میں شراب نہیں ہے تینی رضی اللہ تعلن بولین ہم آ کے دکھاؤ ہمیں دکھاؤ اس بوتل میں کیا ہے دیکھو میرے رب کی رحمت دل ہی دل میں اللہ کو پکارا تھا کتنا وقفہ ہوگا سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں کا حضور اس میں سرکا ہے شراب نہیں ہے بس اللہ سے توبہ کی تھی اللہ سے کیا، اللہ آج بچا لے اب شراب نہیں پیوں گا جو کون شاید اول بوتول سامنے آن لو آر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شیتار دیکھے تو خون شیطا تے سرکہ دیکھتے پہلے اس میں وہ شراب نہیں تھی اللہ کی رحمت سے وہ سرکہ بن چکا تھا اللہ قریب میرا مولا ہوں میں اسے کیوں ناراض کروں وہ بخشنے والا ہے وہ مہربان ہے وہ خطاع مہم کرنے والا ہے پھر میں اس کو کیوں راضی نہ کروں مغلی مغلی مغلی مغلی مغلی مغلی بدلنے کی یہ نہیں بنتی کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ہم چاہتے سب راضی ہو جائیں میری فیملی راضی ہو میرے دوست راضی ہوں میرے بچے مجھ سے راضی ہوں بالکل راضی رکھنا چاہیے لیکن بے وقوف وہ ہے جو بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیتا سب سے پہلے اپنی پریورٹی اپنی ترجیح یہ رکھو کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے حبیب راضی ہو جائے رب راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا ذرا سوچو نا مجھ سے سارا جہاز راضی ہے اور اگر میرا رب ناراض ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ اس شہرت کا کیا فائدہ اس نیک نامی کا کیا فائدہ ساری دنیا عزت کرے اور اگر اللہ ہی ناراض ہے سوچئے آپ اور اگر مجھے کوئی ہاتھ نہ ملائے کوئی نہ پوچھے اگر میرا رب راضی ہے نا تو میری وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا وہ میری آخرت بھی اچھی کر دے ایک تو محبت اللہی آج اپنے دل میں ہم نے بٹھانا ہے. دوسرا گنا کرتے وقت ہمیں ایک بات یاد رکھیے رحمت اللہی سے نا امید بھی نہیں ہونا لیکن ایسا دلیر بھی نہیں ہو جانا کہ بس اللہ معاف کرنے والا ہے کری جاؤ گنا نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی امیر البنی حضرت علی المرتضا کرم اللہ تعالی تعالیٰ کریم کا جو آج فرمان میں سنا رہا ہوں نا یہ بڑا خوبصورت پیرامیٹر ہے بہت خوبصورت یوں سمجھیے اسکیل ہے اللہ کرے میں سے سمجھ جائے ہے آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے اگر تم اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ انہیں قبول نہ کرے اتنی نیکیاں لے کر جاؤ پھر بھی وہ قبول نہ کرے ایسا خوف بھی تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید بھی رکھو کہ اگر تم سب اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں بخش دے گا ایم ایمان جو ہے نا وہ بین الخوف اور رجا کا نام ہے امید اور خوف کے درمیان بندہ رہے اللہ کے کیسے کیسے خوف رکھنے والے خائفین کیسے گزرے سنیے اور ہم درس حاصل کریں آج گنا کرتے وقت یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کو جواب دینا ہے آج بندہ کہتا ہے دروازہ بند کر دو پلیز کلوز دا ڈور نو بڑی سیدھی کوئی مجھے دیکھے نا ذرا لائٹ بند کر دو کسی کو پتا نہ چلے کان میں ہینڈ فری لگا کر موبائل پر اپنے کمپیوٹر پر بڑے بڑے مناظر دیکھنے والوں سنو آج بندہ کہتا ہے مجھے کوئی نہ دیکھے یہ خیال نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے ایک بار نبی پاک علیہ سلاط والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی ایک افریکن ایک ہبشی غلام آیا عرض کی یا، یا رسول اللہ میرے گنا بے شمار ہیں آئی ہیو سو مینی سنس کیا میری توبہ ہو سکتی ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں اس نے عرض کی, کی کیا اللہ وجل مجھے گنا کرتے وقت دیکھتا رہا یعنی جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا مالک مجھے دیکھ رہا تھا حدیث سے پاک کا مضمون ہے ارشاد فرمایا ہاں وہ سب دیکھتا رہا ہے کی سن کر حبشی نے چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی دم توڑ دیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ میرا, میرا والد نہ دیکھ لے میری ماں نہ دیکھ لے میرا دوست نہ دیکھ لے کبھی یہ سوچا کہ جو ہم گنا کرتے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اسی اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اگر وہ رب ناراض ہو گیا ہم کیا کریں گے اے چپ چپ کر گنا کرنے والوں اے حرام کمانے والوں اے شرابیں پینے والوں اے جوا کھیلنے والوں اے ماں باپ کو ستانے والوں اے لوگوں کا حق دبانے والوں مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں اے اپنے خاندان والوں کا اپنے رشتے داروں کا دل توڑ کر اس سے الگ ہو جانے والوں سنو اللہ کو کب تک ناراض کرتے رہو گے کیا مرنا نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا وہ جہاں رحیم ہے قریب ہے وہاں وہ جبار بھی ہے وہ کہار بھی ہے اس کا رسب کیسے برداشت کرو گے اللہ کے کیسے کیسے نیک بندے دل میں کیسا خوفے خدا رکھتے حضرت سیدنا کابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے دے وینٹ ٹوڈ مسجد تو ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا دوسرے پر خوف خدا تاری ہوا فیئر آف اللہ وہ مسجد کے ڈور پر مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا کہنے لگا میں گناگار میں اس قابل کہاں جو اپنا گندہ وجود لے کر اللہ کے گھر پہ داخل ہو سکوں شرم ندامت خوف اللہ کو اس کی یہ آج ایسی پسند آ گئی کہ اس کا نام سدیکین میں درج فرما دیا کہیں ہمارے دل میں بھی تو خوف ہو ہم بھی تو شرمندہ ہوں کہ کیا کر دیا میں نے کوئی اس اجتماع میں بیس سال کوئی پچیس سال کوئی چالیس سال کوئی ففٹی ایئرس اولڈ بھائی بیٹھا ہے میرا سوچو کیا ساری زندگی سارا داما مال گناہوں سے بھر دیا اب اللہ کی بار میں منہ کیا دکھائیں گے کیا پیش کریں گے بس رب کی رحمت ہی کا تو آسرا ہے شاعر لکھتے ہیں نا عدل کرے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے اتل کرے تے تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے فضل کرے پکشے جاسن میں ورگے کالے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظری جو جہاں جہاں مجھے سن رہے اب کب توبہ کریں گے اب کب بدلیں گے اب کب سدریں گے ہمارے گھر پہ کوئی نوٹس نہیں آنا کہ جناب آپ کی زندگی کے دو مہینے رہ گئے ہیں، توبہ کر لی دیئے کچھ آخرت کی تیاری کر لیجیے اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے کوئی صبح ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رات قبر میں ہوتا ہے ایک دن آئے گا کہ ہمارے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ فلا اسلامی بھائی کا انتقال ہو گیا چلا گیا دنیا سے اس وقت کیا کریں گے خدارہ آج ابھی بدلنا ہے وی ہیو ٹو چینج اوور سیلف ٹو ڈے ناٹ ٹمارو ناٹ ابھی ابھی بدل ہے. امرا کو دو کب سدھر ہم سب کو بدل گا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جن سے گنا چھٹتے نہیں نا جو گناوں کی عادتوں سے نکل نہیں پاتے حضرت ابراہیم بن ادم ردی اللہ ترانو کا ایک شاندار واقعہ انہیں سناتا ہوں پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں پلیز ٹرائی ٹو لسن Carefully. once a man once a man came to Sayyidina Ibrahim bin Adham and said I commit many sins please please tell me a cure for sins therefore telling him the first cure for sins Sayyidina Ibrahim bin Adham said when you have a firm intention to commit sin give up eating the sustenance of Allah azawajal. agar tubse gunah agar tubse gunah nai chukne ایسا کرو اللہ کا رسک کھانا چھوڑ دو شخص کہتا ہے حضور یہ کیسے ممکن ہے ہاؤ اٹ پوسبل واٹ ایور سسٹینس جو میں کھاتا ہوں وہ سب اللہ ہی کا تو ہے دانا دانا رب کا ہے کترا کترا مولا کا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے کا نہیں چھوڑ سکتا کہ اچھا ایسا کرو کہ پھر اگر تمہارا گنا اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہاؤ بیڈ اٹ از از ٹو ڈس اوبے ون ہُو سسٹینس یو آر ای کتنی بری بات ہے کہ جس کا رسک کھاتے ہو اسی کی نافربادی کرتے ہو گیونگ دا سیکنڈ ایڈوائز سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ ہی تعالی سیٹ وین یو ہیو میڈ دا انٹینشن آف کمٹنگ گیٹ آؤٹ آف الاسٹ لینس اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو ایسا کرو اللہ کے بلک سے باہر نکل جاؤ وہ کہتا ہے ہا یہ کیسے ممکن ہے ساری دنیا ساری کائنات ایسٹ اینڈ ویسٹ ایوری ویئر لینڈ یہ تو اللہ کا ملک ہے میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں تو وہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ہاؤ بیڈ اٹ از ٹو ڈس اوبے دا ون ون ہوز لینڈ یو آر لگ جس کی زمین پر رہتے ہو اسی کی لافرمانی کرتے ہو تیسرا مشورہ دیا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ گناہ کرنے کی عادت ہے نہیں چھوڑ سکتے اف یو ہیو میڈ ا کوم انٹینشن ٹو کمٹ سن ہائیڈ یور سیلف سچ پلیس میں نوٹ سی یو اینڈ دین کمٹ سن اوور در ایسا کرو اپنے آپ کو چھپا کر ایسی جگہ لے جاؤ کہ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے پھر گنا کر لو کہتا ہاؤ اٹ از possible یہ کیسے possible ہے جدھر جاؤں گا اللہ کی نظر رحمت و رب کریم شاہد ہے نظیر ہے وہ دیکھنے والا ہے اس کی نظروں سے, اس کی سے میں کیسے چھپ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ سی ہاؤ بیٹ از فور یو ٹو ڈس اوبے اللہ ڈسپائٹ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے Even then you are always committing sins پھر بھی گلام کرتے ہو آخر میں then giving the fourth advice سئیود ابراہیم سیٹ وین دا اینجل آف ڈیتھ جب مطلب کل موت آئے تو انہیں کہہ دینا میں بھی نہیں رو قبض کرنے دوں گا پلیز گیو می سب مور ٹائم تو حضور آؤ اٹ از پوسبل آئی ہیو نو پاور ٹو سی حضرت ازرائیل علی السلات و سلام دن ڈونٹ ٹیک مائی میری رو قبض نہ کرے میں کیسے کہہ سکتا ہوں فرمایا جب موت کے وقت کو نہیں ڈال سکتے تو پھر گناہ کیوں کر رہے ہو آخری بات آپ نے فرمائی کہ ایسا کرو آن دا ڈے آف دجمنٹ قیامت کے دن وین ہیو آرڈر جب جب کو یہ آرڈر مل جائے حکم مل جائے کہ اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ تو اس وقت انکار کر دینا ڈینائی کر دینا کہ آئی ول ناٹ گو جہنم آئی ول نوٹ گو ٹو ورڈ کہتا حضورت, no یہ کیسے پوسبل ہے کہ میں فرشتوں سے کہوں کہ میں جہنم میں نہیں جاتا حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم نے پھر کیا. کیا فرمایا کہ جب تم اللہ کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے اس کا رس کھانا نہیں چھوڑ سکتے اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے اس کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے اس کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں تم موت کے وقت کو ٹال نہیں سکتے عذاب کے فرشتوں کو منع نہیں کر سکتے پھر ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ گنا چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو آئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آئیے بہت ہو گیا بڑی نافرمانی کر لی آؤ آج سچی توبہ کرتے ہیں نہ جانے کتنے ہاشکان رسول ہیں اتنے اشاک ہوں گے کتنے اولیا ہوں گے کس کے صدقے آج ہمارا کام بن جائے کوئی آمین کہتے ہماری بھی بخش ہو جائے ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے بس آج چھان لو دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار لو کہ بس مولا بہت کر لیے گنا اب گناہ نہیں کروں گا آج معاف کر دے آج ایسی بگائے رحمت کر دے مالک میں گناگار آیا ہوں سر پر گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں مولا اب گناگار جانا نہیں چاہتا آج مدد کر جمعہ کا دن ہے ہماری حالت بدل دے ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کیا گیا کئی تو رب لے تو for love. ایسی مدنی بہار دکھانا چاہتے ہیں ایک ایسا نوجوان جو دنیا کی رنگینیوں میں تھا جو گانے بازوں کی فیلڈ میں تھا جو گلوکاری کیا کرتا ہی وہ فیمس سنگر آن دیٹ ٹائم مگر توبہ کرنا چاہے تو بدہ کر سکتا ہے بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے دعوت اسلامی نے کیسو کیسوں کو بدل دیا وہ سنگر آج ناتھ خواہ ہیں آج بھی وہ آواز کا استعمال کرتا ہے مگر کیسا استعمال کرتا ہے کہ اب وہ آواز نبی پاک کی شان میں ناطے پڑھنے میں سرف ہوتی ہے آئیے دیکھیے جب یہ نوجوان بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے ہمارے ساتھ جنید بھائی بھی موجود ہیں وہ ان اللہ ہمیں کچھ کلام بھی سنائیں گے اور پھر ہم آپ کو مدنی گلدستہ ان کا دکھاتے ہیں کہ پہلے کیا تھے اور آج اللہ نے انہیں کیا بنا دیا صلوا على رمضان کے پورے روزے رکھیں گے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ اللہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے اور اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے یہ آپ آج آئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں کہ بار بار نہیں آئیں گے ڈھاکہ میں بھی تو دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ ہے نا اور پورے بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت تو برے اجتماعات ہوتے ہیں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جو تعلق آج جڑا ہے جو آج کنیکٹیوٹی ہوئی ہے جو آج کنیکشن ہوا ہے آج جو بدلنے کا دل ہوا ہے کہ بدلتا ہے گنا نہیں کرنے تو کنٹینیو کیسے ہوگا وہ کنٹینیو ایسے ہوگا کہ اب اپنے اپنے شہر میں جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی بالخصوص ڈھاکہ بنگلہ دیش میں کہ ان اللہ کی گیارہویں کی نیت سے آئندہ گیارہ جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے کیا ڈھاکہ اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی کافلے سفر نہیں کریں گے سبحان اللہ غوث پاک کے چاہنے والوں یہ تو گیارہویں کا مہینہ ہے غوث پاک نے تو جیلان سے بغداد جب علم دین کے لیے سفر کیا تھا نا اپنی والدہ سے اجازت لی تو والدہ نے کہا بیٹا جاؤ اب محشر میں ملاقات ہوگی یہ کیسا مدنی کافلا یہ کیسا سفر تھا کہ جس کے دن پورے کاؤنٹنگ والے دن نہیں تھے کہ تین دن بارہ دن میں گھر واپس آنا ہے محشر تک کے لیے جدائی ہو گئی تو کیا بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بنگلہ دیش کے کونے کونے میں جا کر سنتوں کی دھویں نہیں مچائیں گے کتنے بنگلہ دیش کے آشقان رسول ہیں جو نماز نہیں پڑتے ہوں گے وہ جناب بہت سارے علم دین کے معاملات سے دور ہوں گے کئی مسجدیں آباد نہیں ہوں گی ہم نہیں چاہتے کہ کونے کونے میں جا کر نبی پاک کے پیغام کو پہنچائیں اتنے گناہ ہیں ہمارے اتنی نافرمانیاں ہیں آؤ کچھ کفارہ تو ادا کریں نا ماشاء اللہ آج بھی دعا کے بعد انشاءاللہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ بدری قافلے سفر کریں گے بارہ بارہ ماہ کے تیس تیس دن کے بارہ بارہ دن کے تین تین دن کے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم سب بھی بدری کافلوں کے مسافر بنیں گے یا اللہ جو مدنی قافلوں کا مسافر بن جائے اسے جلدی جلدی مدینے کی حاضری بھی عطا فرما دے ایشو مدنی جلدی جلدی ایشو مدنی مابلا تھا ہم رم نوی سمر ایشو مدنی مابلا تھا ہم رم لے کا سلمان سلمان سلمان اور اور ایمان ایمان الحمد للہ مرید کر بولبو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرمان کہ امار توبہ نہ, نہ مرید ہوئی نہارا سنت مرید ہوئی جان اور جارا کون کونو, کونو پیر کامل مرید تھاکن ہو امیر سنت دامت ایر ہوئی جان. ہوا فیضان اپنا روپ جاری اللہ عز و جل امیر سورا کے بے اپنی ہم ادھی 24 سلسلےے انتر بھوکتو کریں جو اسلامی بھائی murid ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں اس طرح دہراتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول توبہ کوچی آمی امار اوتی تیر شوکول گنا تھی کے ابونگ وادہ کوچی آمی بوبی شوتے شوکول گنا تھی کے بچتے تھاکو نماز روزار پابندی کرتے تھاکو بد مذہب اوشوت لوکیر شو ہوتے بچتے تھاک بو ماں بابر نافرمانی گیبوت چگل خوری وادہ خلافی گالی گلاج سنیما ناٹو گان بازنا بے فوردہ ہوا اتنی اتی گنا ہوتے بچتے تھاک بو ہے اللہ زبل امار اے توبہ کے قبول کرون اے بونگ اما کے امار توبار اوپر او طول رکھو مرید ہو چی آمی خاندان علی شان قادریہ رضویہ رزوی اتاری امی امار ہاتھ آپار مادھو میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری آر ہات دلام امیر اہل سنت مادھومے میں سرکار بغداد حضور غو سے پا ربی اللہ تعالیٰ عنہ ایر ہاتھ دلام اے اللہ عز و جل، اما کے جناب غو پاکر مرید حشاب قبول کرو ابونگ اما کے کل قیام تیر دین غو پاکر مرید ساتھ اٹھان صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد سلو الحبیب صلی صل اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ اضرا اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ جو اس کا کیپٹل ہے بنگلہ میں کہتے ہیں راجدھانی الحمد للہ دعوت اسلامی کا تین دن کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع جاری ہے اور ابھی اس کی خصوصی نشست چل رہی ہے الحمد سنت و بھرا بیان ہوا پھر الحمد للہ رکنے شورا کے ذریعے توبہ بھی کی اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی ہوئے ڈھاکہ میں الحمد للہ کثیر آشیقان رسول اجتماع گاہ میں موجود ہیں علماء کرام مشایخ ازام بھی کرم فرما ہیں الحمدللہ بنگلہ دیش کے کونے کونے سے بے شمار آشقان رسول سفر کر کے ٹرینوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے بائیر ہوائی جہاز کے ذریعے بیمان کے ذریعے الحمد اس اجتماع گاہ میں پہنچے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ ہے دعوت اسلامی کہ کس طرح الحمدللہ دنیا بھر میں سنتوں کا ڈنکا بجا رہی ہے الحمدللہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیا دامد برکاتم علیہ کا فیضان ہے کہ اس ولی کامل نے موہان ولی نے مرد قلندر نے نائنٹین ایٹی ون میں دعوت اسلامی کو بنایا اس کا آغاز کیا اور باب المدینہ کراچی پاکستان سے اس مدنی تحریک کو شروع کیا اور یہ نے رسول کی مدنی تحریک دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے, دیکھتے, دیکھتے, دیکھتے الحمدللہ دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے اللہ محمد تو ابھی انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعلی کا مل جل کر ذکر کریں گے ذکر اللہ عزوجل ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ ڈھاکہ بنگلہ دیش اجتما گاہ میں سول گراؤنڈ میں کثیر آشیقان رسول موجود ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ کا ذکر وہاں بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ اللہ ذکر ہوگا اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جو آشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے ذکر کے بعد انشاءاللہ اللہ تصور ہی تصور کے ذریعے سفر مدینہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تصور مدینہ ہوگا اور اس کے بعد رقت انگیز دعا ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ آج جمعہ کا دن ہے ہمارے ساتھ شامل رہیے انشاء اللہ یہاں سے دعا کے ساتھ ساتھ جیسے ہی دعا کا اختتام ہونے لگے گا تو اجتماع گاہ سے بنگلہ زبان میں بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش کے ٹائم کم و بیش ڈیڑھ بجے نماز جمعہ ادا کی جائے گی اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ مزید بنگلہ میں دعا اور سلات و سلام اجتماع گاہ میں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اتنا بڑا کثیر اجتماع یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ذمہ داران کی دن کی کوششیں عاشقا رسول عاشقہ اولیاء کا تعاون بالخصوص علماء کرا مشائق عزام کی شفقتیں بنگلہ دیش کی جو انتظامیہ ہے پولیس ہے وہاں کے دیگر جو گورمنٹ ادارے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو جن جن اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی تعاون کیا انتظامیہ نے تعاون کیا اللہ تبارک تعالی تمام عاشقہ رسول کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے نعمتیں عطا فرمائے ان کے تعاون کا بہتر سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی ہم سب کی ہے دعوت اسلامی ایک پر امن تحریک ہے پیسفل تحریک ہے آل اوور دی ورلڈ الحمد دین کا کام کر رہی ہے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے کیسے کیسے گناگار شرابی برائیاں کرنے والے الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے چینج ہو گئے نیک بن گئے نمازی بن گئے سنتوں کے پابند بن گئے تو انشاءاللہ زبجل اللہ ہم سب بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے دعوت اسلامی چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی کا خوب خوب مدنی کام کریں گے انشاء اللہ مدنی درس دیں گے مدنی دورہ کریں گے انشاءاللہ اللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی انعامات پر عمل کریں گے پردے میں رہ کر بے شمار اسلامی بہنیں بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں اس اجتماع میں شریک ہیں مختلف جگہ آواز کے ذریعے یہ اجتماع ہو رہا ہے اور بھی اسلامی بہنیں مدنی چینل کے ذریعے بھی شامل ہوں گی تو اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ پردے کی پابندی کریں گی انشاءاللہ اللہ نمازوں کی پابندی کریں گی انشاءاللہ اللہ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بس اس اجتماع کے ذریعے ہمیں چینج ہونا ہے ہمیں تبدیل ہونا ہے جیسا کہ توبہ پر یہ بیان تھا اور ہمارے رکن شورا نے بھی کس طرح ترغیب دلائی کہ انشاءاللہ اللہ اپنے آپ کو چینج کریں گے ان شاء اللہ آئیے مل جل کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ ایک خوشخبری سماج فرما لیجیے خوشخبری الحمدللہ جس طرح آج یہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان تین دن کا سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے اگلے اجتماع کی تاریخ نوٹ فرما لیجئے۔ انشاءاللہ شاء اگلا اجتماع بھی ہوگا تاریخ سات آٹھ نو نومبر دو ہزار اٹھارہ سات آٹھ نو نومبر دو ہزار اٹھارہ سیون ایٹ نائن نومبر ٹو ایٹین بج جمعہ جمع بج جمرہ جمعہ ویٹنسڈے تھرزڈے فرائیڈے اٹھائیس انتیس تیس سفر المظفر چودہ سو چالیس ہجری تو انشاءاللہ شاء اللہ ان تاریخوں میں اللہ نے چاہا تو اگلا تین دن کا سنتوں بھرا اجتماع انشاءاللہ اللہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ہوگا انشاء اللہ بد خزرہ کا تصور باندھ کر گیارہ بار درد گاؤں پڑھ لیجیے سلا تو حا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اب وہ خصوصی لمحات آگئے ہیں جس میں ہم سب نے انشاء اللہ تصور ہی تصور میں وہ سفر اختیار کرنا ہے جو ایک مومن کی معراج ہوا کرتی ہے آج ڈھاکہ کے اس عظیم و شان اجتماع میں لاکھوں لاکھ آشکان رسول ہیں جہاں تک نظر جا رہی ہے سر ہی سر ہیں کئی اسلامی بھائی کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں جن کو ٹینٹ کے نیچے پنڈال کے اندر جگہ نہیں ملی جس کو جہاں جگہ ملی ہے اب بس سر جھکا لو اب آنکھیں بند کر لو دنیا کے سفر کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے ویزا بھی چاہیے مگر تصور میں مدینے جانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے بس تصور ہی تصور میں آؤ نبی پاک کے اس شہر کی طرف چلتے ہیں مدینے شریف جانے کی طرف ہمارے دل میں کیوں نہ ہو خود نبی پاک علیہ سلاطو السلام کیسا انکریج کرتے ہیں کیسی ہمیں گویا ترغیب ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ اثلا وسلام فرماتے ہیں منظار قبری وجہ بت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفات واجب ہو گئی آج ایسے ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی ڈھاکہ میں ہوں عالمی مدری مرکز میں ہوں مدنی چینل پر ہوں جنہوں نے فقط تصویروں میں گمبد خضرہ کو چوما ہے آج تک مدینے نہیں گئے مگر یاد رکھو کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت؟, دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مستفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے آج تصور ہی تصور میں آنکھیں بند کر کے گویا ہمارا مدنی قافلہ تصور ہی تصور میں مرشد کریم کے پیچھے پیچھے مدینے کے لیے رخت سفر باندھ رہا ہے اگر کرم ہو گیا نا ہو سکتا ہے آج بھی کسی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں آج بھی کسی کو مدینے کا دیدار کرا دیا جائے ذرا سامان تیار کر لیجیے مگر ٹھہریے وہاں حاضری مدینہ کے لیے کون سا زادے راہ ہونا چاہیے حاضری حرمین کے لیے تو تقوی ساتھ ہونا چاہیے آقا کے دربار میں جا رہے ہیں کیا تحفہ تیار کیا دنیا میں کسی کے گھر جاتے ہیں کسی کے پاس جاتے ہیں تو کچھ توفے لے کر جاتے ہیں کیا کچھ نیکیاں ساتھ ہیں کچھ درود و سلام کے نظرانے ساتھ ہیں ذرا غور تو کیجیے کتنے گنا ہیں کیا منہ دکھائیں گے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر کافلا پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط آئے سر پر گناہوں کا امبار ہے قدر ہے ہاں آنکھیں بند کر لو سفر کی تیاری کر لو فی الحال منی کا سپنا تیار ہے تین کتار گئے نیکیوں کا پر نہ جائے تو کہاں جائے مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانا یہاں تڑپے جلے شما مدینے میں. میں کند مست رکار میں جا ہوں کاش کند مترکار میں جا میں ہمارا بدری کافلہ سوئے مدینہ روان دواں ہے دھڑکنو دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبدے خزرا ہوگا گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب الوطنی ہے دیکھو درود پڑھتے رہنا فضول باتیں نہ ہوں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے رہنا دل میں نبی کی ناطے دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناطے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں یہی رسم عاشقی ہے یہی جانے بندگی ہے سر رکھ, رکھ, رکھ کے نہ اٹھانا سرکار, سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نہ جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں دیکھو دیکھو ہمارا مدنی کافلا آگے بڑھتا جا رہا ہے ارے کتنے عرصے سے دل میں تمنا تھی کہ میں گار اپنے ہاتھا کے جاؤں گا گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شری مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے دینی, دینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی دل ہوا یہ کدھر کی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غابل ذرا تو جاگ ذرا سوچو تو صحیح کدھر جا رہے رہ مدینہ ہے تو پاؤ رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے پتا ہے یہ راستہ کہاں جا رہا ہے وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راستہ میرے آقا کے در کو جا رہا ہے شکر خدا کے آج گھڑی زفر کی ہے جس پر نثار جان فلاحو زفر کی ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے دیکھو مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے متی نو جب تب تر جکالو اب تب تر مدری قابل آگے بڑھ رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آ رہی ہیں یہ بورڈ پہ لکھا ہوا آتا ہے اب مدینہ اتنا دور رہ گیا ہے مدینہ مرورہ اب اتنا دور رہ گیا ہے بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں موتر ہے بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں وہ سلام پڑتے جا رہے ہیں مدینہ قریب آتا جا رہا ہے دل میں ایک کیسیت بھی ہے میں گناگار ہوں میں خدا کار ہوں میں آج کے پاس کیا بوں لے کر جاؤں گا پھر دل کو یہ دھارس بھی بنتی ہے میں گنہار پریا کا کے پاس نہیں جاؤ گا تو کدھر جاؤ گا کلا ہوں دے رہی ہے ایک طرف اپنے جرم بھی یاد آ رہے بے حیائی یہ مو اور ہاں لرستے ہوئے اور جھومتے جھومتے ہوئے مدنی, مدنی کافلا آگے, آگے بڑھتا جا رہا ہے اب اب مدینہ بہت قریب آ گیا ہے ذرا ٹہر جائی جائے تازہ وزو کر لیتے ہیں تاکہ با وزو آکا کے شہر مقدس میں داخل ہوئے وزو کرنے کے بعد دردو سلام پڑھتے ہوئے اشک بہاتے ہوئے ذرا دور دیکھیے تو صحیح کیسا نور برس رہا کیسے دور کی بارش ہو رہی ہے یہی شہر مدینہ ہے یہ آکا کا وہ شہر ہے جہاں میرے آکا جلوہ فرما ہے سارے دبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے کسے بے بتنے ہے مدینے سے میرے پیر صاحب فرماتے ہیں نا جانتے ہو کیوں مدینہ پسند جانتے ہو مدینہ, مدینہ دل ہے میٹھے محبوب مدینہ بی شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گھر بھر مدینے سے ہمارا کندہ وجود مدینے کی بہار باہر میں داخل ہو گیا ذرا دیکھو تو صحیح ہوا کیسی پیاری ہے موسابے, موسابے دماغ بھر ہو رہے ہیں ارے ایسی ہوا کہیں اور نہیں دیکھی ایسی پذا کہیں اور نہیں دیکھی مدینے آ کے ہم سمجھے کس کس کو کہتے ہیں مدینے آ کے ہم سمجھے کس کو تقضیش کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا, فضا سنجیدہ سنجیدہ سر جھکائے دروت بڑھتے ہوئے روزہ رسول کی جانب جا رہے ہیں اپنا اپنا کچھ اپنے معاملات کو فارغ ہو کر اپنے فارغ ہو کر آئیے اب ادھر لگا لیں نئے کپڑے پہن لیں دیکھو مدینے جب بھی جانا نا سر پر امام بھی تو سجائیں گے نا آکا امامے والے آکا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننا تو بھرا لباس نیا لباس پہنا ادھر لگا کر ہاتھ باندھے آکا کی بارگاہ میں یہ نیت لے کر جانا ہے آک جسم پر جو کچھ پہنا ہے آج تو ہماری عید ہے سب نیا کر دیا ہے مگر آکا یہ دل بہت گندا ہے آج اپنی نگاہ سے آپ نے یہ دل اجیالہ کرنا ہے اس دل کو نیا کرنا ہے سر سر جھکائے درود پڑھتے ہوئے ان تصورات میں جانا ہے کہ میں گناہگار گار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہ گار گنا کچھ نہیں آقا سالی ہاتھ آکا چلتے ہم وہاں آ ہیں جہاں فرشن حاضری کو ترستے معلوم ہے روضہ رسول کیا مقام ہے ستر ہزار صبح ہو ہے ستر ہزار شام یو بندگی ہے ظلم و رخ آٹھوں باہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بار گاہ سے بس اس قدر کی ہے سنو سنو معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے امام اہل سنت ہمیں بتا رہے نا کہ میراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر ہو پتا ہے کہاں پہنچے کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائی کا کو جہاں سر کی ہے سوچو تو صحیح آقا نے کدھر بلا لیا اپنے گھر میں کوئی نافرمان فرمان کو نہیں بلاتا ہم بھی ہماری کوئی بات نہ مانے اس کو گھر نہیں بلاتے ساری زندگی جن کی نا کی انہوں نے اپنے در بلا لیا کر کے تمہارے گنا مانگے تمہاری بنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درو گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر آقا کون ہمیں پالتا تم آپ کا کر دردوسلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں السلاۃ وسلام کا یا رسول اللہ السلاط وسلام علیہ کا یا حبیب اللہ السلا تو وسلام علیہ یا نبی اللہ السلاد وسلام علیہ کا یا نور اللہ السلاۃ وسلام علیہ کا یا رحمت للعالمین السلات وسلام علیہ کا یا خاطم النبیین وسلام علیہ کا یا مراد المشتاقین اب خضرہ کے سامنے تو کھڑے ہیں مگر نگاہیں جکی ہوئی ہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ ان گندی آنکھوں سے کیا کیا دیکھا, دیکھا. کتنے گنا دیکھ کیے, کیے ہیں. ہیں. اب یہ آنکھیں اٹھا دیکھ کر پاکیزہ پاکیزہ گمبند خضرہ کا دیکھ کیسے دیدار دیکھ دیکھ کرے لڑتی آنکھوں کو اٹھائیے اے لیجیے ای لیجیے لی لی لی وہ گمبندے خدرا نبی پاک کا وہ روزہ جس کو ہمیشہ تصویروں میں خیالوں میں چوما تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے دیدار کر لیجیے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجیے کا یارسول اللہ اس الو کا شفا تا یار رسول اللہ اس الو کا رسول اللہ اس الو کا رسول <سؤال> اللہ آکا آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے آقا بد ہیں تو آپ کے ہیں پلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کرے آقا آقا دگاہے لطف کے امیدوار ہم بھی ہے لیے ہوئے تو دلے پہ قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہریار ہفتی ہیں ترے میں بیٹھے آقا کچھ پہلا نے مدینہ عالمی مدری مرکز میں بیٹھے آکا کوئی نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اپنے گھر میں آنکھیں بند کیا بیٹھا تصبر میں تو پہنچے مدینے آقا سب پر بگا بھر پائیے سب پر توجہ بھر سب کی بگڑی بتائیے اپنا عشق ادا کر دیجئے آقا یا رسول اللہ آپ کی سچی غلامی عطا کر دیجئے آقا ایمان, ایمان پر استقامت اس مل جائے آکا یا رسول या اللہ تصویر ہی تصبر میں تو اپنے قدموں میں بلا لیا آکا آپ کے کئی غلام ایسے سے جن کے پاس زیادہ راہ نہیں آقا بظاہر زندگی میں امید بھی نظر نہیں آتی کیسے دیکھیں گے مدیرہ آقا مگر تم اس کے طرف ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکمبا نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل کرم کر دو آکا سب کو حقیقی طور پر ظاہری طور پر بھی مدینہ دکھا دو آکا آج سب کی جھولی بھر دو آکا یا رسول اللہ یا حبیب عمل ہی اسماخوالنا انیفی بحری حمن مغرق خوبیتی سہلنا کلت ہی لتی انت وسیل کلت ہی ادرکری یا رسول اللہ اگسری یا رسول اللہ ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا کا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس آقا یہ بھکاری آیا ہے آکا آقا آپ کے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا سب کی جھولی بھر دو آکا عطا متاثر دیجئے ka सर مجرم بلائے آئیں گے جاؤں تو کہ کوا کبھی شام کریم کی دل کی ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کی دل کرے تجھ سے چھپاؤں تو کرو کس کے سامنے چار بھی کسی سے تما کو نل کی گے جاؤں کما جاں بھی سگے بے ہونر کی گئے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نا نا نا جائیں آقا حشور اپنے قرم پر نظر کریں اُف بے حیائیاں کہ یہ مو یہ مو اور تیرے حشور ہاں تو قریب گئے تیری خودر گھسر کی گئے آتار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر نظر کر کرم کر میں بڑی دور سے آیا ایک بھی تصور ہی تصور میں مدینے گئے ہیں ایک دن ضرور آئے گا ضرور آئے گا انشاءاللہ آقا اللہ ہمیں بھی بلائیں گے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں درود, درود, درود, درود پاک پڑھتے رہیے نبی پاک سے محبت کو دل میں مزید بڑھاتے رہیے مدینے کی طلب بڑھاتے رہیے یاد رکھنا بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی, نیازی, نیازی تمہیں مدینے مدینے, مدینے, مدینے, مدینے, مدینے مدینے والے بلا رہے ضرور بلاوا بلا آئے, بلا آئے گا بس مدنی ماحول بس مدنی مدنی سے وابستہ رہے, رہے نبی پاک, پاک کی سنتوں پاک پاک کو عام کرتے رہے آکالی سلاط وسلام ضرور کرم فرمائیں گے اب آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں الحمد رب العالمین و والسلام وسلام سید المرسلین دل یا ارحمر رحمین یا ارحمر رحمین یا ارحمر رحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا اللہ یا رحمان و یارحیم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اللہ مربنا آتی فی دنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب الحشر وكنا حساب الميزة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيتان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السمي العليم وطب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمة في الدين والدنيا والاخره يا رحمان الدنيا والاخره يا رحمان الدنيا والاخره, رحمان الدنيا والآخرة اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم فعفو أنا يا غفور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تأخذنا يوم القيامة اللهم ربنا حاسبني حساباً يثيراً اللهم ربنا حاسبني حساباً يثيراً اللهم أذلني تحت ذل عرشك يوم لا أذل إلا ذلك والا باقیہ اللہ بچ انتقریبیا انت رحیب یا اللہ ارزقنا حجم مبرورا اللهم ارزقنا حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً والذباً مغفوراً وتجارةً لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزر فنعوذ بك من الجبن والبخل نہ من غلبت وہ نہ ڈوبتوں کو بچانے والے اے بےکسوں کی دستگیری کرنے والے اے اپنے گناہ کو بخشنے والے آج تیرے دربار, دربار میں جمعہ جمع کے دن لاکھوں لاکھ, لاکھ آشکان رسول, رسول نے جو آج ڈھاکہ کے دربار تین روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں عالمی مدنی مرکز, مرکز, مرکز فیضانے مدینہ میں بھی کئی اسلامی بھائی موجود ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں آج دعا میں شامل ہوں گے اے کریم شرمندہ ہے مانتے اقرار ہے ایکسپٹ کرتے بہت گنا کیے بڑی خطائیں کی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مولا چپ چپ کر گناہ کیے حالانکہ تو دیکھتا رہا کہ ہمیں ابے یہ تو فکر تھی کہ لوگ نہ دیکھ لیں اے اللہ تیرا خوف دل سے نکل گیا بڑے گناہ ہے اتنی اتنی زندگی گزر گئی مولا ایک سجدہ ایسا یاد نہیں جو تیرے دربار کے لائک ہو ایک نیکی ایسی یاد نہیں جو تیرے شاید نشان ہو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے کچھ نہیں مولا خالی ہاتھ ہیں تہی دامن گنا ہی گنا ہے ناما مال گناہوں سے بھر دیا اے اللہ کچھ نیکیاں اگر کر بھی نہیں تو اخلاص نہیں مولا دکھاوا ریاکاری نے مروا دیا اے اللہ اگر تو عدل کرے گا تو انصاف کرے گا ہم مارے جائیں گے کیونکہ یہ تیرا انصاف ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے مگر اللہ جمعہ کا دن لاکھوں ہاتھ میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج عدل نہیں ہم رحمت کے سوالی بن کر آئے ہمارے کتنے گناہ کیوں نہ ہو مولا تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے آج تو آج تو بیان میں بھی ہم نے تیری رحمتوں کے بارے میں سنا ہے کہ دنیا میں تھی اپنی ایک ہی رحمت نازل فرمائی ہے ننانوے رحمتیں تو قیامت کے دن کے لیے اللہ ادھر گرم کر دینا ہمارے گرو کر دینا گنا بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گنا بھی معاف کر دے ہمارے گنا بھی معاف کر دے ہمارے اعلانیاں گنا بھی معاف کر دے ہماری بے شرمیاں معاف کر دے ہماری بے حیاں معاف کر دے اے اللہ اے اللہ تاف کرنے والا مولا تیرے سے نہ مانگے تو کس کی معافی مانگے لا بھائی یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گنا بخشے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے اگر ت نے ہم سب کو بخش دیا تیری رحمت میں کوئی کمی نہ پڑے گی ہمیں جنت میں داخل کر دے تو تیری جنت میں کوئی کمی نہ پڑے گی بہت بڑی ہے بندے رو رہے ہیں مولا ان کے آنسو کا واسطہ مسافر دور دور سے آئے ہیں تو مسافر کی دعا سنتا ہے مولا اے اللہ آج ہم سب کی حتمی و فرما دے ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا اللہ ہمارے ہمارے ماں باپ کی بھی مفرت کر دے ہمارے ماں کے گناہ معاف کر دے اللہ حیات ہیں ان کو درازی عمر بال خیر دے جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے ہمارے ماں باپ کی خیر کر دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے گھر والوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے اے اللہ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش کروا دے اے رب کریم اے رب کریم آج آئے ہیں اجتماع میں ہم مانتے ہیں گناگار ہیں مگر تیری قسم ہم نیک بننا چاہتے دل میں تمنا بڑی ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں ہم گنا نہ کریں مگر کمزور ہے اللہ کئی بار توبہ کرتے شیطان پھر پلٹا دیتا ہے پھر گناہ کی طرف لگا دیتا ہے توبہ کر کے گناہ کر ڈالتے ہیں اللہ جبہ کا دن ہے اللہ ہم گنا گا رہے ہم مانگتے گناہ گا رہے آج تج سے مدد مانگ رہے ہیں دیدی کا برباد ہمیں سچی توبہ سچیتوں کر دے ہمیں اچھا کرتے ہمیں بدلتے اللہ باپی باندھتے تو سے بدلنا جاتے کمزور ہے تو طاقتور ہے تو قوی ہے شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کر اور ہمارے دلوں سے گناہوں کی یہ گندگی دور کر دے ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لے سچا بندہ بنا لے سترا بندہ بنا لے مخلص بندہ بنا لے اللہ بناوٹ سے جان چھڑا دے یا کاری مروا دیا بولا یہ دکھلاوا یہ ریاکاری کاری سب دور ہو جائے پکا تیرے لیے عبادت کرے مولا اب تک جو ریاکاریا کی وہ بھی معاف کر دے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول بھی کر لے اور اب جو رہ گئی مولا پتہ نہیں کتنی رہ گئی تھوڑی رہ گئی ہوگی جو رہ گئی اللہ زندگی اللہ وہ عبادت والی گزرے تیری فرما برداری والی گزرے نیکیوں والی گزرے اے قریب آج کے اس اجتماع میں اپنی کرم سے ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے ہمیں سچی توبہ رفید کر دے ہمیں نمازی بنا دے اے اللہ جب نماز پڑھے تو ہمارا دل نماز میں لگ جائے دل اے اللہ مزید نوافل پڑھنے کا جی چاہے ایسا کرم کر جب ہم تلاوت قرآن کرے ہمیں بوریت نہ ہو ہم مزید شوق سے تلاوت کریں تیرا ذکر کرے تو زبان کو لچت ملنا شروع ہو جائے تیرے حبیب پر درود پڑھے تو ہمیں لطف آنے لگ جائے اللہ جب پیارے آقا کا ذکر سنے تو عشق رسول سے دل جھومنے لگ جائے مدینے کی بات ہو تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے اللہ ان آنکھوں کو دنیا کے غموں میں اللہ آنسو نہ بہائے یہ تیرے خوف سے بہے تیرے حبیب کے عشق میں بہے اے اللہ ہمارا دل نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا رولا بس مجھے تو مصطفیٰ ہمیں رولا بس مجھے تو ہمیں نیا کے گو نہ دنیا کے گوئیں رولا بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں وہاں بھی آئے ہیں اور دنیا بھر میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے کہ آج نہ جانے کس کی آمین کے سچے کس کا بیڑا فہر ہو جائے گا کوئی بیمار آیا ہے کوئی بیمار گھر چھوڑایا ہے کسی کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کسی کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں اے شفا دینے والے کر کر ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے جتنے بے روزگار آئے ہیں مولا انہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے جو روزگار والے ہیں سب کے رس کے حلال میں برکتیں دے دے اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون دے دے اے اللہ جو اولاد کے تمنائی ہے نیک اور سالے اولاد دے دے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین ان کی آنکھوں کا نور بنا دے روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں آج جتنے اجتماع میں آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے ایسا کرم کر کہ گھر جائیں تو خوش خوشخبریاں منتظر ہوں مسائل حل ہو گئے ہوں مصیبتیں آسان ہو گئی ہوں اور اے اللہ اے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے بدنی ماحول پر استقامت رسیف فرما اے کریم یہ جو عظیم و اجتماع ہوا اس کو سجانے میں جن جن اداروں نے تعاون کیا جن جن افسران نے تعاون کیا جن جن مسلمانوں نے کوشش کی جتنے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی اے اللہ وہاں کوششیں کی یہاں ہمارے مدنی چینل کے عملے نے کوششیں کی اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اے اللہ ان کی نیتیں بھی جانتا ہے سب کو اس کی بہترین جگہ عطا فرما سب کا سینہ مدینہ بنا دے اب انشاءاللہ باقی دعا بنگلہ دیش میں ہونے والے اجتماع میں انشاءاللہ بنگلہ زبان میں وہاں کے دعوت, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی دعوت وہاں کریں گے انشاءاللہ اللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ بارے اللہ وہ سلا تو سلام بھی وہی سے ہوگا گنا گھر کے مولا جی تمہارا نافور منی کرے مولا اللہ تمہیں تمہار دو اللہ تاکہ تمہیں معاف کرے دیے سو اللہ امرو تمہار کہاں سے ہاتھ تو لے دیے سی اللہ گنہ نفر مانی کرماز اللہ نفرمانی اللہ میتھا اللہ اللہ سی اللہ जुमारियों दोआ के कबुल आशी कान रसुल आज के मार मैदान अल्लाह बिक्षुके न्याय गुनाहे दूटी हाथ तुम दरबारे तुले दिए अल्लाह تم کہ کے خالی ہاتھ نہ بابا دنیا تھی دیکھ کھار جائے کو میرے جناتے باغان بنیاد ماؤلا ای دویالو اللہ اللہ تم پاکر بنیا آئے اللہ مدر فہدگار بنیا داؤ اللہ, اللہ مدرس رسول بنیے داؤ اللہ جاندا تم پچ اللہ مدر کے تمام باندھا بنیاد تمال پچھلے مزی بانے اللہ, تمار حبیب, تمار ونبی, جمعن امت کرے. اللہ مدر کے سننا تر پابندی تحفیک دلہ اللہ کے مدد اللہ, اللہ تم کون باندا کون آسانی Allah, Allah, Allah, اللہ تمر ہاتھ تلے اللہ اللہ یہ آسانی اللہ کاؤلہ تین سوٹ اولیا بنگلہ خاص رحمت دان کر داؤ اللہ مانس کے تم حت دان کر داؤ اے مالک مولا یا رحمہ رحمین اے بنگلہ دشے اولی اکرامر دیش اللہ اے دشے امرا ایمان پیسی اسلام پیسی اولی اکرامر وسیلائی شاہ جلالی آمنر وسیلائی اے ملیک و مولا اولی اکرامر وسیلائی اما در آسکر دعا کہ تمہیں قبول کرنا اما در کے بار بار ہسکرار بار بار بار بار, بار اللہ ملک مسلمان آشے کانسل رہی سے اللہ تعریف ہنسکر ہن اللہ تم حفاظت دان کر داؤ کم اولا سکول کر تفک دان کر داؤل حبیب اللہ علیکی یا نبی اللہ وائ نور بھائی انشاء اللہ ایس بجل آزان ہو سکول اسلامی بھائی انشاء اللہ ایس بجل تمار آزان ہو سکل اسلام دو مکی ہوئے کبلا مخی ہو جان محمد اس وقت الحمد کثیر کثیر لا تعداد یوں کہ آشکا نے رسول جہاں تک نظر جائے وہاں سر ہی سر یہ نظر آ رہے تھے اور بہت سارے ایسے مناظر وہ کیمرے کی آنکھ نہیں دکھا سکی یو لیں کہ جو حقیقت وہاں موجود جو اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ اس قدر یہ مجمع بڑھ گیا ہے اس قدر اسلامی بھائی کثیر ہو گئے کہ باہر کھلے آسمان تہلے روڈ کی طرف اور پیچھے والی جو سائٹ کی اس طرف کچھ مزید اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں آشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہاں بیٹھ کر اس اجتماع کی خصوصی اور آخری نشست میں شریک ہوئے سنت و بھرا بیان رکن کا سنا بہت ہی لاجواب بہت ہی زبردست الحمد توبہ کے موضوع پر حاجی پتاری بھرہ بیان فرمایا اور اس کے بعد جو تصور مدینہ ہوا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تصور ہی تصور میں گویا کے مدینہ پاک جانے کے آداب بیان کرتے کرتے کس طرح جانا چاہیے مدینہ پاک جانے کی حاضری مدینہ کے طریقے گویا کے بیان کرتے کرتے تصور ہی تصور میں ہمیں مدینہ لے جایا گیا تصور مدینہ کروایا گیا اور اس کے بعد پھر قد انگیز الحمد دعا کا سلسلہ ہوا نہ جانے اس اتنے بڑے مجمعے میں اس اجتماع پاک میں کون اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو کون اللہ کا ولی بیٹھا ہو کون نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کی آمین کے بدلے ہماری اور وہاں موجود عاشقہ رسول کی دعا قبول ہو مزید مناظر انشاءاللہ آپ کو وقت فوقتاً ساتھ دکھاتے رہیں گے ابھی وہاں پر نماز جمعہ کا وقفہ ہے وہاں ابھی سنت و برہ بیان بھی ہو چکا ہے اب انشاءاللہ نماز جمعہ سے قبل خطبہ دیا جائے گا اور نماز جمعہ ادا کی جائے گی نماز جمعہ کے بعد پھر بنگلہ کے اندر دوبارہ بنگلہ زبان میں بنگلہ بھاشا میں دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ و سلام پر میلاد قیام پر اس اجتماعی پاک کا اختتام ہوگا اور اس کے بعد ایک تعداد ہے کہ عاشقا رسول کی جو پہلے سے یہ نیت اور پہلے سے یہ مائنڈ یہ ذہن یہ نیت لے کر اس کے اندر آتی ہے کہ ہم نے صرف تین دن کے لیے نہیں جانا ہم نے اس اجتماع سے آگے مزید راہ خدا کا سفر کرنا ہے ہم نے مزید تین دن کے مدنی قافلے میں ہم نے بارہ دن کے مدنی قافلے میں ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے میں تیس دن کے مدنی قافلہ میں ہمیں سفر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تریسٹھ دن کے مدری تربیتی کورس میں شریک ہونا ہے یا ہم نے پھر پانچ ماہ کا امامت کورس کرنا ہے دعوت اسلامی الحمد صرف اجتماع کر کے گیدرنگ جمع کر کے نہیں بلکہ اس کے بعد بھی عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے کے مواقع فراہم کرتی رہتی ہے بقد ایک پلاننگ ہے تو ہمارے ساتھ مبلغ میں دعوت اسلامی الحمد موجود ہیں ہمارے ساتھ اور اس حوالے سے کہ اس اجتماع کے بعد ادور بھائی کیا امامت کورس کا بھی ہم نے اعلان سنا کہ امامت کورس بھی ہو رہا ہے تو بنگلہ دیش میں امامت کورس کتنے ہو چکے ہیں اب تک اور اس میں کیا ایک رہا سلسلہ اور اس میں ہوتا کیا ہے امامت کے حوالے سے کیا سکھایا جاتا ہے الحمدللہ, الحمدللہ رضا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ امامت کورس کا اعلان بھی ہوا ہے اور پہلے بھی امامت کورس ہو چکے ہیں الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش کے اندر اس وقت دو امامت کورس ہو چکے ہیں ایک امامت کورس جو ہے وہ اس کا دورانیہ اس کا ٹائم پیریڈ پانچ مہینے اچھا, ماش پانچ مارچ تو پانچ مارچ ہوتا ہے اور اس کے اندر الحمدللہ للہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا پڑھانا نماز کے احکامات نماز کے فرائض نماز کی شرائط نماز کے واجبات اور فرض علوم تجہیز و تکفین کہ کس طرح جنازے کو غسل دینا ہے کس طرح کفن پہنانا ہے کس طرح نماز جنازہ ادا کرنی ہے تو یہ سب چیزیں الحمد للہ ازوجل ہمیں امامت کورس کے اندر سکھائی جاتی ہیں جب امامت کورس کوئی کرنے والا شخص اپنے پانچ مہینے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر امامت کورس کرتا ہے تو الحمد للہ ازوجل وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے صحیح طریقے سے الحمد للہ نماز ادا کی جا سکتی ہے تو امامت کورس کرنے کے یہ فوائد ہیں ہمیں کہ جب ہم امامت کورس کرتے ہیں امام بنے کا نماز پڑھائے گا تو اس وقت نماز کا سیسلہ الحمدللہ تین دن کے استعمال میں جاری ہے آئیے دیکھتے ہیں وہاں کیا منظر ہے ولی دعوت اسلامی اس وقت وہاں کیا فرما رہے ہیں انشا کچھ مدے زمار نماز آدھا کرب ارپر ان شاء اللہ تعالی ہم করছি আমরা। مدد پہ آج کے داواتے بڑھا میری মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ادے তথা ইসলামী দর্শনকে دنیا لوک دے پوچھانک سنتار ہی سنتے سجلامیہ درشن دراصل کریم رف رحیم سلائے علی سلام باندھ کرم جزر سید আবু آب ہنیف رحمت اللہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعلق اب منصور رضی اللہ تعالی عنہما سرکار بغداد پاک رضی اللہ شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ شعیق بہل حق وحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ گان جا چل رہا جن ترخا سمو کے لکھی دارا سب برنا کرمد السطانات مدتو مدتو تین শিখেছি, جیتے ব্যবহার کیلام উত্তম আচরণ آدر थ अमिर दावत इी मोल्ला दावत इ मध्य मारामारी हानाहानी नहीं दावत इस्लामी हम पैगाम पावत इज हम इधर जंगीबाद इधे मारामारी हानी नहीं मध्य गाचन नहीं हड़ताल नहीं इसलाम हम शांतिप्रिय शांतिप्रिय शांति दावान दावसलिम विश्व पे अलहमदुल्लामेरिकास कानाडासह फ्रांस स्पेन ग्रीस इटाली अस्ट्रेलिया कैनिया यूके कैनिया नईजेरिया उगान्डा श्रीलंका भारत पाकिस्तान नेपाल सह ڈبئی اومان اندونیشیا نائزیریا আমাদের سوڈان مالیشیا سننا چلے جاسلام হওয়া দাওয়াত سنگ بدھ ہا داوت নাম, ایمنٹ سنگھن একটি এমন اسلامی নাম যা হচ্ছে جا محبت پیگام থাকে। ہنسا دور کورے دیئے تھا کہ محبت شاء شا اللہ تعالی امیر آلین کہاؤ جی تما کے ایک تھپڑ دے تو تمہیں اور گال بارے داؤ جیجا کرد نبی پاک میدان رکل پبارکر مشا مچی رت اللہ پبترتم شر مبارک তাদের জন্য দোয়া کر आर के करे। के पाथोर मारे दावतमी दावे गसूलगन जमायत हो नाम विशेषकर सक इमी भाई बुद्धि परामर्श दिए شکا دے پہ سہجا کرک بادی گن پرجنگ سرکار منتالی پولیس پرشا بھائی خوب محنت کردمت کر سہ প্রকাশ করছি. ঘরে থাকি پیگام সময়। محبارے مانگ بسا سہکارے مارامن کے آج کے نوجوان گنگا چلے جا رہے جی ہاتھ نام رکھیں محمد بن محمد بن محمد گزالی <T2> سب چیز بڑا جہاد ہوتے آپار ساتھ جیحاد جیحاد شارا کی থাকবে کرب করে। جا کچھ سیکھ لین دن مدد جیونے یہ پالن کر داوت اسلام سننا سنشھنے بہتر مدار انداز دیا اسلامی بھائی নিজে আমল بند تے مادر انامات প্রদান করি। اللہ تعالی ہمانس مادانک دانیب سلام صلو الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه <سؤال> على <سؤال> الله, الله, الله, ما الله, الله, الله ما الله ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے سمت و بر اجتماع میں جو ابھی مختصراً دعوت اسلامی کا ایک تعارف پیش کیا گیا انٹروڈکشن دیا گیا کہ دعوت اسلامی ہے کیا اس کا ادشو کیا ہے مقصد کیا ہے چاہتی کیا ہے اور دعوت اسلامی کہاں کہاں کام کر رہی ہے اور کیا کیا کام کر رہی ہے یہ مختصراً ہمارے مبلک دعوت اسلامی نے بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ ان شاء اللہ آپ کو وہاں کے منازع بالکل دکھاتے رہیں گے ونڈو پر اس وقت دعوت اسلامی سے جو پہلے کا اور اس طرح کی کچھ مدنی پھول وہ دیں گے اس کے بعد خطبہ جمعہ کا دیا جائے گا صف سیدھی کروانے کا غالباً سلسلہ ہے اور سفید سیدھی کروائی جا رہی ہیں صف بندی کی جا رہی ہیں اور پھر سنت قبلیہ انشاءاللہ شاء اللہ و بجر ادا کی جائے گی اور اس کے بعد پھر ادان خطبہ اور خطبہ وغیرہ کی ترکیب ہوگی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ للہ جس طرح وہ ودیق دعوت اسلامی نے بیان فرمایا کہ مسئلہ کہ حضرت کی بلد. مضبوطی ہے تو امیر علیہ سنت کی طرف سے بھی یہی ہمیں ارشاد ہے کہ جہاں پر بھی نماز جمعہ کے خطبہ اگر دیا جائے تو جہاں جیسا ممکن ہو تو خطبہ رضویہ سے ترکیب ہو اور انشاءاللہ شاء اللہ پاک میں خطبہ رضویہ سے ہی جو ہے وہ خطبہ ہے جمعہ کی حاصل کریں گے. دیا جائے بلد. گا اور ہم زندگی حاصل بلد. کریں گے انشاءاللہ شاء اور یہ دیکھیں مدنی چندن کے ناظرین باہر تک پبلک یہ جو کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے نا رحیم بھائی وہ الگ ہے بالکل کیمرے کی جو لینس یا جو چیز ہے وہ سمجھ رہے ہیں وہ بہت کم ہے جو انسانی آنکھ کا لینس ہے بالکل بہت مگر انسانی آنکھ کی جو لینس ہے جو اس کی جو چیزیں ہیں اس کی بات ہی کیا ہے ہاں زہیب بھائی آپ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ ایک سائڈ دکھا رہے ہیں صرف ہم کو پتا نہیں نہ جانے چاروں طرف سے کون کون سائٹ پہ کتنی کتنی پبلک ہوگی سوان ہی صحیح اچھا آپ دیکھیں دل پیچھے دل نا یہ ہمیں اندھیرا سا لگ رہا ہے پنڈال کے باہر کچھ روشنی سی نظر آ رہی ہے مگر پبلک ہم بھی نظر آ رہی ہے لگ رہا ہے کوئی جب اندھیری کی طرف کیمرہ جاتا ہے اس کے بعد روشنی ہوتی ہے تو اندر زیادہ بلیک بن جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ باہر بھی پچھلے سال کا تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے ہماری بھی شرکت ہوئی تھی تو پنڈال کے باہر پچھلے سالوں کے اندر لوگوں نے نماز ادا فرمائی اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تیار کی جا رہی کی جا رہی ہیں جو ہمارا جانے آنے کا وہاں پر بھی پنڈال لگ چکے پنڈال کے اندر سفے بنا دی گئی ہیں وہاں پہ سامنے بیٹھے نماز کی تیاری چل رہی ہے سنت قبلیہ پڑھنے کا وقت پیارا مدنی ماحول ہے فرائض واجبات سنن نوافل کی پابندی مدیث کے ناظرین صبح آپ نے تحجد کی نشریات دیکھیں اشراق و چاش کی نشریات دیکھیں پھر وقتا فوقتاً نمازوں کا سلسلہ جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی جاری رہا نماز مغرب کے بعد ابابین کا جو سلسلہ جب ہے جب وہ پھر سورہ ملک اور پھر اب یہ دیکھیں کہ سنت قبولیہ اسلامی اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے صحابہ دلکل کرام کس طرح نافل عبادت کیا کرتے ہیں نافل ادا کیا, دلکل کیا دلکل کرتے الحمد للہ یہ ہزاروں ہزار عاشقہ نے رسول تشریف لائے ماشاء اللہ فرض نمازے کو ادا کرتے ہی رہے ہیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ للہ تحجد کی نماز اشراق چاشت عوابین اور دیگر سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے حل کے الحمد للہ یہاں چلتے رہے ماشاء اللہ بھائی یہی نہیں اشراق و چاشت کے ساتھ ساتھ الحمد ہمارا جو جدول ہے وہ تحجد کے بعد پھر کوئی وقفہ نہیں ہے اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کا وقفہ پھر شجرا شریف اس کی شرح وغیرہ یہ چلتی رہتی ہے تو ہمارے دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوتا اس کے اندر سیکھنے سکھانے کا حلقہ جاری ہے الحمد للہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بدنیچے کے ناظرین اس طرح چلتا ہی رہتا ہے الحمد یہ دعوت اسلامی خصوصیات ہیں کہ فرائز واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل دیگر مستحبات سنت آداب ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے احترام مسلم گناہوں سے کس طرح بچنا چاہیے تقریباً ہر اعتبار سے ہماری تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ اللہ عبدالرحیم بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلین دیکھئے مارٹ ہے اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی سب بندی ہے سیدھے انداز میں سب بنائی گئی ہے جی نمازوں کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ جب جماعت قائم ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ صف کو متصل رکھنا برابر رکھنا ملا کر رکھنا صف کو سیدھا رکھنا یہ تمام کی تمام چیزیں یہ نماز کے واجبات میں سے جماعت کے واجبات میں سے تو الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے صفیں درست کروائی جاتی ہیں جب بھی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے امام صاحب یا مہذن صاحب عموماً یہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست فرما لیجیے کندھے سے کندھا ملا لیجیے تو ماشاء اللہ جل جل یہ میرہ سنت کا فیضان ہے کہ الحمدللہ عزوجل تعلیمات امام اہل سنت یعنی اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے ہم ویسے اپنی زندگی گزاریں تو الحمد للہ نمازوں کا اہتمام جماعت کے اندر صفوں کی درستگی یہ ساری ہم ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمۃ اللہ علیہ رضوی شریف کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم الحمدللہ ثم آه الحمدللہ آه میں اس وقت دنیا بھر کے جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ جو ٹرانسمیشن ہے ہماری مدنی چینل اردو مدنی چینل انگلش مدنی چینل بنگلہ یعنی تین ٹرانسمیشن چلتی ہے اردو انگلش اور بنگلہ اللہ کی رحمت سے آج یہ ٹرانسمیشن تینوں ہماری جو ہے مدنی چینل پہ برائے راست ہے لائیو ہے اور ایک بہت بڑی تعداد امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے یہ اس وقت آپ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ ڈھاکہ کا جو بنگلہ دیش کا جو کیپیٹل ہے ڈھاکہ الحمدللہ للہ آپ وہاں کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کچھ ناظرین تو ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ طالبان صبح ہی سے جب ہماری یہ خصوصی نشریات شروع ہوئی تھی پاکستانی ٹائم کا موش نو بجے بلکہ تحجد بھی اور فجر کے بعد کے مدنی حلقے بھی برائے راست تھے اور تین دن سے یہ سلسلہ جاری ہے یہ تین دن کا اجتماع تھا بدھ جمعرات جمعہ تو آج جمع ایس المبارک ہے آج اس عظیم و شان تین روزہ سنت و بھرے اجتماع کی خصوصی اور آخری نشست کہ جو یہاں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ سے براہ راست لائیو ہوئی اور رکن شورہ حجی عبدالحبیب اطاری نے الحمد سنت و برا بیان فرمایا پھر ذکر اللہ جل ہوا تصور مدینہ اور رقط انگیز دعا تو یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ناظرین بھی ہوں جو ہمارے ساتھ بعد میں کنیکٹ ہوئے ہوں تو وہ بھی اپڈیٹ ہو جائیں اس وقت بنگلہ دیش ڈھاکہ کا جو تین دن کا اجتماع ہے اس کے لیے آپ براہ راست لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں اور وہاں نماز جمعہ کی تیاری ہے اور ابھی جو پہلی اذان ہو چکی ہے اور اس کے بعد سنت قبلیہ وہاں عاشقہ رسول عاشقہ اولیاء اولیا اور یہ جو کثیر مسلمان جمع ہوئے ہیں یہ سنت قبلیہ ادا فرما رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ وہاں پر جمعے کا جو کثیر اجتماع ہے عظیم الشان بہت کثیر بہت کثیر اجتماع ہوتا ہے یہ جمعے کا جمعے کی نماز میں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں بہت بڑی جماعت ہوتی ہے الحمدللہ اور جب ہم بھی وہاں تھے تو ہم نے خود یہ مناظر دیکھے تھے وہاں اللہ, اللہ کہ جمعے کے دن یعنی مجھے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ بدھ کے دن سے جب اجتماع شروع ہوا تبھی سے پنڈال بھر گیا تھا اور وقتاً فوقتاً الحمدللہ للہ شرکا کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور جمعرات کو تو اور زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے کیونکہ جمعہ چھٹی ہے بنگلہ دیش میں کیونکہ ایک تعداد ہے وہ ساتھ نہیں آ پاتی وہ جمعرات کو آ جاتے ہیں اور باقی جو ہے جمعے کو تو اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی تعداد کہ ہماری جو انتظامات کرنے والی مجلس ہے انتظامات کرنے والی مجلس ہے یہ اطراف کے سارے کناطیں اور جتنا انتظام جو ہے نا وہ دریاں تو پہلے دن ہی کم پڑ جاتی ہے پنڈال میں جگہ کم پڑ جاتی ہے یعنی کہ بس ایک منظر ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کیمرہ بھی کتنا کور کرے گا کیمرہ جو ہے وہ اس کی بھی تو ایک لمٹ ہے نا تو وہ بھی کہاں تک جائے گا اتنا بڑا اجتماع یہ کور کرنا سارا دکھانا پھر بھی آپ دیکھیں اس وقت مدنی چینل پر ڈھاکہ اجتماع کا لائیو برائے را آپ مناظر دیکھیے کہ غالباً پچھلا سرا ہمیں بھی سکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے اور ایک تعداد ہے الحمدللہ اور پنڈال کے علاوہ باہر بھی ایک تعداد ہوتی ہے نا جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الحمدللہ دعا میں اور شریک ہوتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ وہاں گاہ میں نماز جمعہ ہوگی اور جمعے کی جماعت قائم ہوگی بہت بڑی ہے الحمد یہ جماعت ہے میرے ساتھ جو ابھی بیٹھے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں باب المدینہ میں یا ہمارے مدنی اسلامی بھائی یہ بھی بنگلہ دیش میں تھے تو انہوں نے بھی وہاں اپنے ابھی تو مدنی چینل کے ذریعے شرکت ہے نا ہماری تو اپنے جسم کے ساتھ بھی ہماری وہاں شرکت ہوئی ہے تو جب یہ مناظر دیکھتے ہیں تو وہ سارے اجتماع کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں ہاں بھائی عبدالرحیم بھائی رضا بھائی ذہیب بھائی آپ لوگ ساتھ ہی تھے میرے خیال میں آپ تینوں نے اٹینڈ اجتماع دو سال کیے آپ نے آپ نے عبد الرحیم بھائی دو سال شرکت کی ملی رضا بھائی تو چینل کے ذریعے پہنچتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے الحمد آپ کے بھی دو ہوئے نا دو اجتماع ہوئے تھے ان دو میں الحمدللہ حاضری رہی تھی مگر اس وقت جب ہم آپ کو یاد ہوگا جب سب سے پہلے ہم جب مدنی مشورہ ہو رہا تھا تو ہم وہاں کے ذمہ داران ہم سمیت ہم سب کی یہ کیفیت تھی کہ اجتماع ہوگا کیسے کریں گے کہا کیسے ہوگا اور چونکہ جو ہم لوگ تھے بابل مدینہ کے تو ہمیں یہ تھا کہ یار اس انتظامات کیسے ہوں گے وضو خانے سنجا خانے پینڈیل کا لگنا کرنا مگر پہلا جو اجتماع ہوا اس میں جو دوسروں کو خروش تھا وہ واقعی دیکھنے والا تھا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ ہونے کیا جا رہا بس کرے ہی جا رہے ہیں کوئی پینڈل بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی مکات بن رہا ہے ہر بندہ مصروف تھا نا داوانے پوری دعوت اسلامی بھرپور طریقے سے انوالو تھی الحمد للہ اور حالات بھی کچھ جو ہے اپنے خود مطلب کہ وہ ہونا کیا جا رہا ہے مجھے یاد ہے کہ وہ رات رات اچھا وہ مکات جو شعبہ کے ہمارے سامنے بھائی ہر ایک کو ہمارا مکتب بھی لگے گا وہ کیسے لگے گا اس میں کیا ہوگا کریں گے کیا بتائیں گے کیا بیان کیا ہوگا تو بالکل جو ہے وہ تھا مگر جب پہلا اجتماع کیا ہوا الحمدللہ للہ <سلام> <تو> وہ دیکھنے <سلام> والا تھا تعداد تو ان ایکسپیکٹڈ تھی کتنی تعداد آ گئی ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر دوسرا اجتماع اس, اس میں الحمدللہ کافی چیزیں مینج تھی کئی چیزیں جو پرابلم تھی پہلے والے کے اندر یوں کہیں گے انتظامی طور پر تھا اس کو الحمدللہ کافی حد تک یہ تو خیر ہے ہمارے تجربات یہی ہیں کہ انتظامات کتنا ہی کر لیں کت نئی انتظامات کر لیں انتظامات تو فیل ہوتے ہی ہوتے ہیں جو ہے نا مقصد مراد کی تعداد بڑھتی ہے اور الحمدللہ انتظامات کرنے والے وہ بڑھ کر ہی کرتے ہیں بہتر سے بہتر ہی کرتے ہیں جب اتنا خرچ کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں تو اجتماع میں جو شورکا آتے ہیں اجتماع گاہ میں ان شورکا کو سہولت دینے کے لیے کرتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کتنا ہی بڑا ارینج کر لیں تو ظاہر بات ہے ہنڈریڈ پرسینٹ پورا نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ دو طرح کی پرابلم ہوتی ہیں ایک گڈ پرابلم اور ایک بیڈ پرابلم تو پرابلم تو نہیں ہے پرابلم مگر اب چونکہ اجتماع بڑھ گیا اوور کراؤڈیڈ ہو گیا پبلک باہر چلی گئی انتظامات ختم ہو گئے پرابلم تو ہے مگر یہ گڈ پرابلم ہے اچھی پرابلم ہے اس کا حل کیا جا سکتا ہے اور اب جو منظر دیکھا ہم نے کہ اماما شریف سجایا جا رہا ہے اور ایک جس طرح کا جذبہ ہے اب تھوڑی دیر بعد اب اجتماع ختم ہو جائے گا چلے ہم بھی یہاں سے اٹھ جائیں گے جب تک مدنی چینل پر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مدنی چینل کے ناظرین مگر اس وقت پھر جو اجتماع کے سرکا کے جو مناظر رکھتے ہیں رونے والے ملاقات والے کوئی جا نہیں رہا کوئی بیٹھا ہوا ہے کئی ایسے پچھلا اجتماع جو دو ہم نے اٹینڈ کیے اس کے اندر ملے کہ وہ جا نہیں رہے کیوں دلی نہیں چاہ رہا گھر جانے کا کیا بیٹھے ہیں مغرب وہ کہی یعنی کہ ابھی اجتماع جو میں نماز کے بعد ختم ہو گیا ایک طرح سے تو مگر وہ جو بیٹھے میں مغرب تک بیٹھے ہیں بس وہ جائیں کیسے دلی نہیں چاہ رہا جانے کا گھر پہ بار کچھ بعد میں ملے کہ بس وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہے واپس آنے کے بعد تو وہ کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اجتماع یاد آ رہا ہے تو الحمدللہ سارا سال جو ہے نا وہ اس کی یادیں اجتماع کی الحمدللہ یہ لائے تو ہے الحمدللہ ایسی برکتیں ہیں اجتماع کی ایسی یادیں ہیں کیونکہ وہی والی بات ہے کہ کیمرہ بھی تو ایک حد تک ریکارڈ کرے گا نا ہم نے خود یہ مناظر دیکھے ہیں کہ جب اجتماع ہوتا ہے یہاں بھی مدینہ الولیا ملتان میں اور بھی دیگر جگہوں پر بڑے اجتماع اٹینڈ کیے ہیں بنگلہ دیش میں بھی کیے ہیں جب اجتماع کے انتظامات ہوتے ہیں شرکا آ جاتے ہیں اور جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آج بھی جیسے تقریبا کمپلیٹ ہونے پر ہی ہے جمعہ کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد بنگلہ میں دعا ہوگی اور سلاۃ السلام ہوگا بنگلہ میں کہتے ہیں نا میلاد قیام وہاں میلاد قیام کہتے ہیں ہم سلاۃ السلام کہتے ہیں بہرحال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درد السلام کے نظرانے پیش کرنے ہیں آج جمعہ کا دن بھی ہے تو جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں دنیا بھر میں وہ ساتھ ہی رہے مدنی چینل کے ذریعے چلو ہم جسمانی طور پر نہیں جا سکے ڈھاکا تو آئیے مدنی چینل کے ذریعے یہ مناظر دیکھیں اس سے بھی الحمدللہ روح میں ایک تازگی ملتی ہے ایک تراوٹ ملتی ہے اتنے عاشقان رسول کو ایک جگہ جمع ہوا دیکھتے ہیں پھر ایک نیکیوں کا جذبہ اور کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیک بن جاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے چینج ہو جاتے ہیں ابھی اپنے ایک منظر دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی کو امامہ شریف باندھ رہے تھے یہ کیا ہے یہ مدنی ماحول کی برکت ہے یہ نیک اجتماع کی برکت ہے چینج ہو جاتے ہیں اب کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو نماز کے اتنے پابند نہیں ہوتے لیکن اجتماع سب مسلمانوں کا ہے عاشقان رسول کا ہے بلکہ الحمد ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ایسے اجتماعات میں غیر مسلم آئے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اجتماع کی روحانیت کی برکت سے اللہ کا ایسا کرم ہوا ان پر کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو آ, ہوئے الحمد للہ الحمد للہ برکت ہے اتنے مسلمان جمع کثیر آشیقان رسول جمع ہے نا وہ سیدی اعلی حضرت اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے نا جس کا خلاصہ کہ جہاں پر چالیس نیک بندے چالیس مومن بندے جمع ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کتنی چالیس ہیں کتنی چالیس ہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں ڈاکوں کیا ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے کہ اتنے لوگ جمع اور پھر یہ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین ٹھنڈ ظاہر بات تقریباً دنیا بھر میں ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ان دنوں میں دسمبر جنوری وغیرہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے ہاں ساؤتھ افریقہ سائیڈ پہ اویلیبل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس موسم میں ٹھنڈ ہوتی ہے تو اب کئی لوگ تو اپنے رومز کے اندر کمروں میں اور اس طرح ہوتا نا کہ اس میں بھی ازمائش میں یوں آ جاتے ہیں کہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے اور ان عاشقان رسول کو دیکھیے جنوری کا مہینہ آج پانچ جنوری ہے اور اجتماع گاہ ہے اچھا بنگلہ دیش میں سبزہ بہت ہے کیا کہتے ہیں گرینش سبزہ بہت ہے اور یہ جو گراؤنڈ لیا ہے نا سیول گراؤنڈ ہم نے یہ اجتماع گا سجنے سے پہلے اس کو دیکھا تھا نا ہمیں اس طرح کے وہاں سے امیجز اور ویڈیوز اور پکچرز آئی تھیں ابھی تو آپ کو دریاں بچھی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اگر کوئی ہمارے پاس کوئی کسی نے دیکھی ہو تو اس گراؤنڈ میں کیونکہ سول ایویشن یہ سول ایوییشن یہ ایئرپورٹ کا ایک ادارہ ہوتا ہے سول ایوییشن اتھارٹی سی اے اے تو ان کا یہ گراؤنڈ ہے ہمیں پرمیشن دی وہاں کی انتظامیہ نے تعاون کیا تو اتنا سبزہ اتنا سبزہ اچھا وہاں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں تالاب یعنی کہ ایک پانی جمع ہوتا ہے کیا اس کو بنگلہ میں پکر پکر اور تالاب یعنی کہ ایک وہ ہوز ہوز تو نہیں ہوگا اس سے بڑا ہی ہوگا تو وہاں بنگلہ دیش میں اس کا بہت رواج ہے وضو وغیرہ کرنا اور اس طرح کے بہت بڑے تالاب بنے ہوتے ہیں وہ تالاب بھی ہے اس میں اب تالاب کا مقصد پانی تو اب پانی میں کی ٹھنڈ پھر سبزی کی ٹھنڈ پھر ظہر بات ہے ٹھنڈا موسم اور ان عاشقان رسول کو دیکھیے یہ تین دن اجتماع میں آئے ہیں ایک تعداد ہے جو تین دن سے یہی پڑے ہیں یعنی کہ منگل کی رات ہی آ تھے اجتماع تو ہمارا بدھ کو صبح شروع ہونا تھا دس بجے یہ منگل کی رات آ تھے اور منگل کی رات آ کر الحمدللہ انہوں نے اجتماع کا میں پڑاؤ ڈال دیا اچھا نہ ان کا کوئی کاروباری مقصد نہ کوئی مال ظاہری طور پر کمانا ایک تعداد ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں گھر بار گھر کا آرام گھر کے بستر گھر کے لحاف سب چھوڑ کر اپنا کام کاج چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے الحمدللہ یوں آ کر میدان میں پڑاؤ ڈال دیا اور مجھے بتایا گیا کہ اجتماع گاہ میں وہاں سے ذمہ داران نے بتایا کہ اجتماع گام میں پنڈال میں یعنی جو پنڈال پورا کور کرتے ہیں اوپر بھی کیا ترپا والے کپڑا ہے یہ بھی کتنی ٹھنڈ روکے گا اور وہاں بھی دھند وغیرہ اور اوس وغیرہ پڑتی ہے یہ تو یہ بھی کتنی ٹھنڈ روکے گا لیکن اس کے نیچے بھی ٹھنڈ ہے اور کئی ایسے آشکانے رسول تھے کہ جن کو اس کے نیچے بھی جگہ نہیں ملی بالکل اوپن ڈوس کا ہے بالکل جو کھلے آسمان تلے جس کو کہتے ہیں نا اوپر ایشامیہ نے بھی نہیں تھا اور وہ آ کر اس اجتماع گاہ میں رات کو سوئے گراؤنڈ میں سبزے میں گھاس میں گراس میں اب جذبہ تو دیکھیے یہ جذبہ کیسے ملا یہ کیا جذبہ ہے یہ کیا درد ہے کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے موسم میں گھر کو چھوڑ کر اچھا میں نے ویسے ایک ذمہ دار سے پوچھا کہ کیونکہ انتظامات کرتے ہیں تو ہم جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ وضو خانوں پر مسجدوں میں گھروں میں گرم پانی ہوتا ہے یہ گیزر وغیرہ <laughs> میں نے کہا ان سے کہ آپ نے جو ہے وہ گرم پانی کا انتظام کیا ہے تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی گرم پانی تو دور کی بات ہے اتنے بڑے اجتماع میں ٹھنڈا پانی مل جائے یعنی ایک نارمل پانی مل جائے وہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے پانی کا ارینج کرنا اتنے لوگوں کے علاوہ وضو اور آپ زیادہ تو دیکھیے سبحان اللہ بھائی دکھائیں مناظر وہاں کے اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں کیا بات ہے کیا رو منظر ہے سبحان اللہ لائیو برائے راست الحمدللہ مدینہ مدینہ مدینہ قدم رکھنے کی بھی جگہ ہاں واقعی <سلام> واقعی <شاید سلام> چلنا <کچھ سلام> چاہے تو جو ہے اس کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو تو الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی نا باہر کی تعداد وہ میرے خیال ایک طرف کی لے رہے ہیں اچھا مجھے جو بتایا ہمارا صبح کی نشریات کے بعد جو ہے وہ ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا وہاں کے اسلامی بھائیوں سے کہ ہمیں کس طرح سے آتی کوریج کرنی ہے تو اب یہ ہے کہ باہر کے مناظر الگ اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف یہ، ایک طرف مدنی چینل کے ناظرین اس کے پیچھے کے بھی مناظر ہیں نا بالکل دکھا دیں آپ جو بتا رہے ہیں ouais آپ کو جو نظر آ رہے ہیں پیچھے کے ہاں تو مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا دکھانے کے لیے جانا پڑے گا مجھے गुँ. بھی جانا پڑے گا ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے ماشاء اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں میں نے میپ دیکھا میرے خیال میں جو بیٹھے ہیں شاید مجھے یاد پڑتا ہے منسٹر ہیں <متحدث> یہ وزیر ہے ایویشن کے اور ماشاء اللہ کیا گزرا کیا جو ہے وہ حکومتی ادارے کیا پولیس اور ماشاء جو عاشقہ نے رسول ہیں ان کا دل تو باغ باغ باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جاتا ہے اتنا بڑا اجتماع ظاہر بات اسلامی بھائیوں کی کوشش ہے اپنی جگہ حکومت کا تعاون اپنی جگہ اور اس کے لیے پھر اتنا کلیکشن کرنا فنڈ کرنا انتظامات کرنا گاڑیاں چلانا آسان نہیں ہے ہمارے گھر میں ایک شادی ہوتی ہے یا دعوت ہوتی ہے چار چھ مہمان آ جائیں تو پورا گھر جو نا اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ ان کو کھانا کھلانا ہے تو ان کو سونے کا بندوبست کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے اور دیکھیے میرے مرشد کا فیضان سبحان اللہ واقعی یہ دعوت اسلامی جو جو دنیا بھر میں مدنی کام آپ دیکھتے ہی ہیں مدنی چینل پر دیکھتے ہیں اس وقت ڈھاکہ کا اجتماع دیکھ رہے ہیں تین دن کا اتنے کثیر عاشقہ نے رسول جمع ہے واقعی یہ ہے تو فیضان حقیقت ہے حقیقت فیضان ہے یہ کسی انسان کی ظاہری طاقت نہیں ہے کوئی دعویٰ کر دے نا کہ میں یہ کر لوں گا نہیں نہیں, نہیں یہ اللہ رسول کا کرم اولیا اللہ کا فیضان اور میرے مرشد پاک کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا کا صدقہ ہے ظاہری طور پر ظاہری طور پر امیر السنت وہاں نہیں ہیں جانشین امیر السنت وہاں نہیں ہیں مرکزی مجلس شورا کے نگران یا کوئی رکن شورا وہاں موجود نہیں ہیں ظاہری طور پر کوئی اتنا نامور مبلک یعنی کہ ایک ہونا کہ بھائی فلاں مقرر یا فلاں جو ہے وہ حضرت یا کوئی شخصیت بیان کریں گے یہ بھی نہیں پتا اجتما میں آنے والوں کو نہیں پتا کہ اگلا بیان کس کا ہونا ہے کس موضوع پر ہونا ہے کیا بیان ہونا ہے بس یہ دیکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ عشقہ نے رسول عاشقان اولیا یہ دین سے محبت کرنے والے اللہ رسول کے لیے آ کر پڑ گئے یہ تو ہوتا نا کہ ہم جا رہے ہیں تو بھائی کیا سنیں گے کیا سنائیں گے کیا ہوگا کون آئے گا کون نہیں آئے گا ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے الحمد یہ تربیت میرے مرشید پاک نے دی ہے کہ ہمیں کسی شخصیت کے لیے کسی نام کے لیے کسی عہدے کے لیے کسی منصب کے لیے دین کا کام نہیں کرنا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول ازبلہ و صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے دین کا کام کرنا ہے بس <تصفح> اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے جیسا کہ آج ہمارے رکن شعرا حجی عبدالحمیباری صلیم الباری نے توبہ پر بیان کیا واقعی ایسے اجتماع سے الحمد توبہ کی توفیق مل جاتی ہے کتنے ایسے گناہگار گار وہ نیک بن جاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں زندگیاں بدل جاتی ہیں بدل جاتی ہیں واقعی تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وقت جو ہمارے ساتھ ہیں بعض ہوتے ہیں ایسے ملتے ہیں ہمیں بھی وہ ہیزیٹیشن میں ہوتے ہیں کچھ وہ تجزب میں ہوتے ہیں بیچ کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کے چلنا او, یہ بھی ہو تو یہ بھی ہو تو یہ بھی ہو تو جی یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے دیکھیں جو بھی دنیا کے معاملات منا نہیں ہے دنیا کے معاملات جو بھی ہوں وہ تو بندے کے ساتھ ہے ہی, ہی نا لیکن آخرت بھی تو ہے نا موت بھی تو ہے نا قبر بھی تو ہے نا حشر کے معاملات بھی تو ہیں نا پل سرات کے معاملات بھی تو ہے نا کفن بھی تو پہننا ہے تختہ غسل پر بھی تو لیٹنا ہے تو دنیا کو ہم اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہتے تو ہم ہیں یعنی ٹائٹل ہمارا ہوتا ہے دنیا دینی ہم مذہبی ہیں دینی ہیں ہمارا یوں لیکن ہمارا دل اور ہمارا پورا کہ پورا جسم ٹانگ نہیں پورا کی پورا جسم دنیا میں غرق ہوا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ دل سے دنیا کی محبت نکلتی نہیں ہے وہ جی دنیا بھی ہے تو وہ یہ بھی ہے تو وہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی کرنا پڑتا ہے بس وہ اللہ بس ہمارے دل سے آج جمعے کا دن ہے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ بس ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے یہ جو گناہوں کی نہوص ہمارے دلوں میں جا کر بیٹھ گئی ہے نکلتی ہی نہیں نکلتی ہی نہیں یعنی کہ گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا نیک بننا چاہتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں ایسے اجتماعات دیکھتے ہیں تو دل کی کیفیت بھی چینج ہوتی ہے رقط بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے احساس بھی ہوتا ہے لیکن پھر پھر وہی کے وہی پھر وہی کے وہی پھر کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں پھر نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی تو آئیے آج جمعے کا دن ہے اور اتنا عظم و شان ہم اجتماع بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے میں دعا کریں اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے اللہ اپنے ولیوں کے صدقے ہمیں تبدیل کرتے ہمارا دل بدل جائے ہم نیک بن جائیں متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں سچے اور پکے آشی کے رسول بن جائیں عمید. دیکھیں اللہ کے ولیوں کی زندگی کیسی ہوتی تھی یہ دنیا کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے نا دنیا ان کے قدموں میں آتی یہ دنیا کو لفٹ ہی نہیں کراتے لات مارتے دنیا پھر ان کے قدموں میں آتی یہ پھر دنیا کو لات مارتے اور ہم ہیں کہ دنیا کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں آ دنیا آ جا دنیا آ دنیا دعائیں کرتے کراتے نیک بننے کی اور دل دنیا میں پھنسا ہوتا ہے بس اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے میرے مدنی چینل کے ناظرین مناظر دیکھیے آپ ماشاءاللہ اللہ ابھی بس جمعے کی جماعت میرے خیال میں ہونے ہی والی ہے شاید اب بالکل تیاری ہے ان شاء اللہ حامی رضا بھائی کیا تیاریاں ہیں وہاں آواز اگر آ تو دیکھیے کیا تیاریاں ہیں کیا ہو رہا ہے اب انشاءاللہ وہاں پر خطبہ بھی شروع ہو جائے گا جمعہ کا خطبہ تو یہ بنگلہ دیش کے لیے ہم لائیو مناظر اس لیے دکھا رہے ہیں کہ ہم تو باب المدینہ میں ہیں باب المدینہ کراچی میں اسٹوڈیو میں ہیں تو ہمارے ہاں تو ابھی جمعہ کی نماز میں ٹائم ہے تو ہم یہاں کے حساب سے جمعے کی ترکیب بنائیں گے کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں امید ہمارے ساتھ ہوں گے تو اس وقت آپ کو ڈھاکہ کہ ہم براہ راست جمعے کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تو اس سے بھی ایک سرور ملتا ہے کہ اتنے کثیر نمازی اتنے کثیر نمازی اتنی بڑی جماعت قائم ہوئی اتنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اتنے اللہ رسول کے ماننے والے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سب اماموں کی ہیں اور ایک سننا تو بڑا حلیہ، ایک سنجیدہ ماحول نیک ماحول کیا بات ہے مدینہ کی جی؟ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش کے اندر یہ سب سے بڑا جمعہ ہے تو <تصفيق> <تصفيق> یہ غلط نہ ہوگا شاید بالکل میرے خیال میں بڑی مسجد ہی نہیں ہے آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی چند ایک مساجد ہیں جو جن کا ایک نام ہے بڑی ہیں تو شاید میرے خیال میں اتنا بڑا جمعہ تو بنگلہ دیش تو کیا ہمارا جو مقدس مقامات ہیں چند تو اگر ان کو چھوڑ کر اگر ہم بڑی بڑی چند مساجد کے علاوہ جو ہیں ہمارے الحمد بیت اللہ شریف ہے مسجد نبوی شریف ہے اور دیگر اس طرح کے جو دنیا بھر میں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن یوں چلے کہہ لیں کہ ان مقدس مقامات کے علاوہ دنیا میں جو اس وقت بڑے بڑے جمعے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہے کمپیئر تو ہم کیا کہہ رہے ہیں باقی اس میں ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھے وہاں موجود تھے کیونکہ ہم تو وہاں آگے ہوتے تھے تو پیچھے کا تو بس وہ اسلامی بھائی اطلاع دیتے تھے تو مجھے پہلے اجتماع کا یاد ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سن کے شاید وہ کیسا لگے یا آپ ہی جو ہے اس کو دیکھیے گا جب پہلا اجتماع ہم نے کیا نا تو غالباً یہی ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے بنگلہ دیش میں عموماً جمعے کی جو جماعت ہوتی ہے وہ ڈیڑھ بجے کے آس پاس ہوتی ہے تقریباً مساجد میں تو ہم نے تقریباً یہی ٹائم رکھا تھا اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا کراؤڈ اتنا بڑا کراؤڈ ان کو بٹھانا ان کا پھر وزو دیگر معاملہ سفے سیدھی کروانا پھر خطبہ پھر نماز تو اب کیا ہے کہ ہم وہاں بس خطبہ اور نماز شروع ہی کرنے والے تھے مجھے ذمہ داروں نے کہا علی بھائی ٹھیر جائیں ٹھیر جائیں اور اسلائی بھائی آ رہے ہیں وہ تو اسلائی بھائی آ رہے ہیں اچھا میں کچھ دیر ٹھہر گئے بھائی اچھا اور ٹھیر جائیں اور رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے کیا گھنٹہ دیر ایک گھنٹہ ہم لیٹ کریں گے کیا کتنا لیٹ کریں گے کیونکہ جو لوگ آ چکے یہ بھی نماز پڑھیں گے نماز کے بعد کے معاملات ہیں مدنی قافلوں نے سفر کرنا ہے پھر اور بھی سارا اجتماع کا سمیٹنا کرنا لوگوں نے سفر کرنا گاڑیاں روانہ کرنا یعنی ایک تعداد تھی آئے چلے جا رہے تھے آئے چلے جا رہے تھے اور یہ مناظر دیکھ کے تو یہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کیا دیکھو؟ کیا؟, کیا برکت ہے غالباً وہاں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں خطبہ شاید شروع ہو گیا ہے تو آئیے اس وقت ڈھاکہ میں جو چل رہا اذان ہو رہی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوگا آئیے براہ آپ کو ڈھاکہ لیے چلتے ہیں یہ کہ جتنے ماگاہ اللہ <سطور> سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرساله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أُوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السل والإعلان فإن التقوى سنى مذر الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون وقتفوا آثارا سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين فإن السنن هي الأنوار ننقل بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم فإذن الحب هو الإيمان كله الا لا ايمانا لمن لا محبه له لا ايمانا لمن لا محبه لا ايمانا لمن لا محبه له رزقنا الله تعالى واياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى اله اكرم الصلاه والتسليم كما تحب ربنا ويرضى واستعملنا وإياكم بالسلتي وحيانا وإياكم على محبتي وتوفانا وإياكم على ملتي وحشرنا وإياكم في زمرتي وزقانا وإياكم من شربتي شرابا هنيئا مليئا سائقا لا نزمأ بعده أبدا وأدخلنا وإياكم في جنتي بمنه ورحمته وكرمه ورأفته إنه هو الرؤوف الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئتكبا تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإجاكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائل المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستاعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أفضلهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين وإمام المشاهدين لرب العالمين سيدنا ومولان ومولانا الإمام أبيبك الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب مزين المنبر والمحراب والموافق رأيه للوحي والكتاب سجدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وغير المنافقين إمام المتاهدين في رب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاف رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن القرآن من الحياء والإيمان مجهز جيس العسرة في رد الرحمن سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العلمين أبي عمر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب أخ الرسول والزوج البتول تجدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى بنيه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين النجيرين الزاهرين الباهرين الطيبين الطاهرين سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء فلدة كابد خير الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعليها ومليها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس فيدينا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاذر وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم انثور من نصر دين تيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجماعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا اجعلنا منهم واخضل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين وبارك وسلم ربنا يا ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إذن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم علی حبیب صلی اللہ صلی صل اللہ علی وآلہ وسلم ابھی بنگلہ دیش ڈھاکہ میں جو ہمارا تین دن کا سنت و بھرا اجتماع چل رہا ہے نماز جمعہ کے لیے ابھی خطبہ دیا گیا ہے اور ابھی ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں نماز جمعہ وہاں قائم کی جائے گی کثیر مسلمان کثیر عاشقان رسول مل کر انشاء نماز جمعہ ادا کریں گے اور باقی اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ کا ذکر کیا دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے یقیناً جہاں اللہ کے اتنے نیک بندے جمع ہوں اللہ کا ذکر ہو تو رحمتِ الہی کا بھی نزول ہوتا ہے برکتیں ملتی ہیں جو کیا فرما سب یہ ویسے ہی آج کا دن جو بڑا مبارک دن ہے جماعت المبارک کا دن اس دن کے فضائل ہی اس قدر ہیں میں اس وقت کتاب میرے سامنے موجود ہے ابن ماجہ کے اندر سیدنا احمد بن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے راوی ہے فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ اضدل کے نزدیک سب سے بڑا ہے سبحان اللہ اور وہ اللہ اضدل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے سہین اللہ اس میں پانچ خسلتیں ہیں پہلی فصلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سہین اللہ اسی میں انہیں زمین پر اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی اور اسی میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت میں جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی کوئی فرشتہ مقرب اور آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو یہ اس دن کے کی فضا کیا شان جمعے کی ہے کیا شان جمعے کی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے اور پھر اس دن کے اندر نبی کریم علیہ صلاحات تسلیم کا فرمان علی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس دن میں جو مجھ پر دو سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے وہ درود پاک پڑھنے والوں کے درود کو نبی کریم علیہ السلط وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں تو یہ دن بڑی عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے کیا بات اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں نصیب فرمائیں اور اس دن کے اندر الحمد چونکہ جمع المبارک کی نماز کی وجہ سے ہی اس دن کی فضیلت ہے تو اس جمعے کی نماز کے لیے اور اس جمعے کے دن کی تعظیم کے لیے جو لوگ امامہ باندھتے ہیں ان کی بھی ایک فضیلت ہے الحمد ہم نے اجتماع بانت بانت آج. کے اندر دیکھا کہ کثیر آشیقان رسول نے بھی امام پہنا ہوا اور آپ نے کچھ دیر پہلے مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ امامہ ایک دوسرے کو اب بھی نظر دیکھا. آ رہے ہیں نا یہ تو ماشاء اللہ اب بھی امام میں اور جو, جو لوگ نہیں بھی باندھتے نا وہ بھی آ کر ایک ماحول کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں نا بالکل تو وہاں نماز جمعہ شروع ہو گئی ہے اگر وہاں کے مناظر آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ماشاء اللہ تو یہ عاشقان رسول اس وقت وہاں کی آڈیو آ رہی ہے تو کچھ وہ بھی سنا دیں بھائی روشن کن بوستری اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال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 الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الرحمن ّر لَهُ الأسم والحنا دوستّ لَهُ م في السوان وال الأرض وَهُ وال العحكي اللههُ سمع اللہ بھل آڈیو بند کر دیجیے جو لوگ باندھتے ہیں نبی کریم علیہ کا فرمانے علی شان ہے جس کا محموم ہے کہ اللہ تبارک و تعلا اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں ا? یعنی ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں کہ جو جمعے کے دن امامہ باندھتے ہیں کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ ان لوگوں پر اللہ سبارک پتالا اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں کہ جو امام باندھنے والے کیا, بات, ہیں. بات, کیا بات, بات, بات, بات جب آپ امام باندھنے کے بارے میں جو آشقۂ رسول ہیں اگر ان کو ترغیب دلائیں کہ بھائی اگر ہم امامہ باندھ دیکھیں بات بات اور نماز کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے اور ایک سنت بھی ہے امامہ باندھنا بالکل اور ماشاء اللہ پھر لگتا بھی کتنا پیارا ہے اور قربان جائے میرے شیخ طریقت پر امام کا رنگ بھی کیسا دیا سبز رنگ وہ سبز گنبت کی نسبت آج جس مدینے کا تصور کیا الحمد اور ہمارے جو عاشقہ نے رسول دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہمت کیجئے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریے اپنے آپ کو چینج کیجئے اللہ توفیق دے تو اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجائیے چہرے پر داڑی شریف سجائیے ماشاءاللہ اللہ